کا فقہ حمبلی کی اور ایک اور کتاب جس کا نام ہے یہ فقہ حمبلی کے بہت بڑے شیخ امام نام گزرے ہیں مشہور بہوتی ان کی وفات ہے ایک ہزار اکاون ہجری میں چھپی دارالکتب العلمیہ دارالقطب المیا بیروت ایک سو نوے صفحے پر ان کی عبارت سناتا ہوں جس میں ابن تیمیہ کی وہ کلام وہ حوالہ بھی ہے اور ساتھ کچھ زائد, زائد باتیں انہوں نے کی ہیں آئی وہ یس مغل میت الکلام لکھ رہے ہیں میت کلام سنتی ہے کیوں بے دلیل حدیث سے السلام کہ میت کیوں سنتی ہے حدیث دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ جب قبرستان والوں کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور تو نہ سنتی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ناممکن اور محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر سلام کا فرمائیں پھر آگے جس کو پکارا جا رہا ہے نہ وہ سلام سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے یہ رسول سے ناممکن ہے کہ رسول سال میں حکم فرمائے کہ تم سلام کرو جبکہ اگلا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے اس کو پھکو تو پھر ایسے ہو گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کسی پتھر سے گزرو تو اس کو السلام علیکم ایمان سے بتاؤ یہ رسول اللہ سے ممکن ہے کہ پتھر سے گزرو تو کہو اے پتھر سلام ہو بولتے نہیں یار جب, جب رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پتھر کے متعلق کیسے ممکن ہے کہ میت پتھر کی طرح ہو اور پھر سرکار فرما اس کو سلام تو یار اتنا لانتی اگلے دن بھابڑا آیا میرے کولے کو دلیل دوں سنتے تو سن دے نہیں نا سلام جواب تو نہیں دے میں لانتی یار نہ سن دینے نہ جواب دیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت دا بکر طایا کرنا سی سمجھ نہیں لگی تیرے نظریے کے مطابق رسول فضول حکم دے رہے ہیں کیونکہ تو فضول بن گیا کہ جب آگے کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کو کہنا کہ اے اور جو سلام کہنا پتھر سلامتی دعا دے رہے ہیں خیر سمجھ نہیں لگی اور بلکہ اے جہے حوالے کتابوں کے پہلوں دے بہت کتاب الفروع میں وہ لکھا ہوا ہے ایک ان کے امام حمبلی امام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں محال ہے مردہ سنتا سنتنا اور رسول فرمایا کہ اس کو سلام کرو سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے شیخ بہوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے سلام والا المقابر پھر قال شیخ تقی الدین یعنی ابن تیمیہ پھر وہ ساری عبارت نقل کر دی جو ابھی سنا چکا ہوں کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں تو جو فل میے تو ظاہرہ یومل جمع قبل تلو ایشم پہچانتی ہے اپنے زیارت کرنے والے کو جمعہ کے دن سورج ابھرنے سے پہلے کالہ احمد یہ بات امام احمد بن حنبل نے کہی ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں وفل گنت وفل گنت یار بہو کل وقت کیونکہ ہمارے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ نو بغداد کا شہنشاہ کرنا کوالی آپ آپ ہمبلی تھے امام احمد بن امبل کے مقلد تھے آپ لکھتے ہیں توجہ اور یہ لکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے اور یہ فکاملی کی تمام کتابیں میں گنوں تو ایمان سے جننے کے لیے بہت وقت چاہیے وہ فلکنت بنیات طالبینا کی کتاب اس کے حوالے سے یہ لکھ رہے ہیں شیخ منصور بہو فرماتے ہیں فل گنت یار بہو کل وقت کتاب کے اندر یہ ہے پاک میرا فرماتے ہیں میت یہ ہر وقت پہچانتی ہے اپنے زیارت کرنے والے سمجھ اچھا جی ابھی امام احمد نے فرمایا جمعہ والے نے پہچان ہے غوث پاک میرا یہ ان کے مقلد ہیں یہ فرماتے ہیں ہما وقت پہچانتی پھر علماء انہی کے ہمبلی علماء نے لکھا کہ غوث پاک توجہ غوث پاک نے جو کہی ہے بات وہی ہے اور جو امام احمد نے کہی ہے اس کا مطلب ذرا سمجھنا پڑے گا وہ کیا ہے فرمایا ان کا مطلب یہ ہے کہ اس دن زیادہ پہچان ہوتی ہے جمعہ کے دن کی برکت کی وجہ سے اسی واسطے جمعے والے دن والدین قبرستان جانا مستحب رکھا گیا کہ جاؤ زیارت کرو صبح صبح نکل جاؤ اس وقت زیادہ پہچان ہوتی ہے یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آگے یہ کیسے ممکن ہے غوش پاک میرا فرمائے ہر وقت اور امام محمد فرمائے جمعے والے دن سمجھ نہیں آ رہی اور ابن تیمیہ نے تو بتا دیا حوالہ سنا چکا ہوں کہ بالکل ہما وقت وقت سمجھ نہیں آ رہی وقت آد اگلی بار بلکہ سنو پاک نے خود لکھ او ہو میں وہ بھول گیا اگلی پاک میرا نے فرمایا پہچانتی تو ہر وقت ہے لیکن یہ اس وقت میں زیادہ پکا ہے کیا مطلب اس وقت وہی بات جو میں نے کی ہے اس وقت میں پہچاننا بہت زیادہ ہوتا ہوتا اس پاک نے اپنے امام کی بات جو ہے نا اس کا مطلب بتا دیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جمعہ کے آگے پیچھے دن جو ہے ان کے اندر نہیں پہچانتی نا نا ہم وقت پہچانتی ہے اس میں پہچان زیادہ ہو جاتی ہے اور آد ہے سمجھ نہیں آ رہی تو یار بولو ادھر دیکھو میرے بھائی ویت فو بل غوث باغ میرا کی بات جا رہی ہے اب ورماتے ہیں یم دفیو بل خیر میت کے ساتھ نیکی کی جائے وہاں اس کی قبر پر کی جائے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے پاس برائی کی جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے جی اب اسی سے و سننا پھیلے ذائر ہی مایو خپے وفا ما فہانوے خبریں وہاں اوسا بھی برائے تازہ کرول بخاری وہ فیمانہ ہو کر سکا وہ انکر ڈال کے جماعت میرا وہ فیمانہ دال کر الکراتی ہوتے تصدیق ہاں فلکرات امام بہتی کی عبارت ختم ہو گئی یہ کیا لکھ رہے ہیں شیخ بہوتی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں توجہ یہ غالباً وہ پاک کی عبارت نقل کر رہے ہیں وہ یعنی برائی, برائی اس کے پاس ہو نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ برائلر طبقہ جو درباروں پر بغیرتیاں کرتا ہے نا یہ اللہ والے دربار اللہ رسول کی نافرمانی اور دوزک کے کام دوزخ کا کام تو یہ کرتے ہیں نا کام تو اللہ رسول کیوں, کیوں, کیوں ناراض اور غضبناک تو یہ کرتے ہی ہے اللہ کے ولی بھی دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں داتا علی اجمیری کے دربار پر یہ سیفی کیا ڈرامہ کرتے ہیں یہ کیسے دجال بن کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں جی اور جھوٹے تصوف اور فخر کے اندر لوگوں کو پھنسا رہے ہیں جی اور جو غیرتی وہاں پر عورتیں مرتے مرد کرتے ہیں جی لڑکیاں لڑکے پھنستے فناستے یہ ساری لعنت جو ہوتی ہے وہاں پر دربار پر اللہ کے والیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ تو عام قبر والوں کا حال ہے اللہ والوں اللہ والوں کا کتنا کیا حال ہوتا میری بات کی اتحم یار بتاؤ تو صحیح یہ تو عامی ہی کے مطالعہ عام موم کی بات ہو رہی ہے یہ ساری جو سنا رہا ہوں ابن تعمیر کے حوالے سے اور حوص پاک کے حوالے سے اور امام آباد کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی جن کی بات ہے عام مومنین کی پھر عام سے آگے صالحین ہیں صالحین سے آگے پھر ہوئے ہوئے ہو سال کے بھی تو درجات ہیں پھر اولیاء کاملین ہیں اور غوث پاک میران جیسے ہیں پھر ان سے اوپر صحابہ ہیں صحابہ سے اوپر امبیا ہیں امبیا سے اوپر تھے تو لمبیا تو کیسے ممکن ہے کہ سب کی پہچان ایک جیسی ہو سب کا حال ایک جیسا ہو نہیں اسی لیے ہمارے اللہ اپنے نفس کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ رسول دیکھ رہے ہیں سارا حال ہمارا اللہ رسول جل جلالو علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں دن لاب میں کھونا شب شنی میں سونا تجھے دن رحات میں کھونا تجھے شب شبنم نبی بیوا یہ بھی نہیں جائیے میرے بھائی فرماتے ہیں آگے, آگے مسنون سنت سنت سنتا سنتا ہے مسنون اس سنت ہے کہ ایسا زیارت کرنے والا قبر کی ہاں ایسا کام کرے جس سے قبر والے کو تخفیف پہنچے یعنی اس کا حال اچھا ہو اگرچہ قبر پر تر چھڑی رکھی کیونکہ حدیث میں آیا اور حضرت سیدنا براہدہ صحابی نے وصیت فرمائی امام بخاری اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں اور اوپر کوئی درخت لگا, بوٹا لگا دینا وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور آگے فرماتے ہیں اور پھر اسی کے معنی میں ہے ذکر اور اس کے پاس کوئی کت کرنی قرآن پڑھنا کہ جب کہ جب تسبیح کرتا ہے سبز پودا تو اس کی تسبیح سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے پھر مومن جاندار चान پھر चान حضرت انسان جاندار پھر اس سے بڑی بات یہ کہ مومن پھر اس سے بڑی بات یہ کہ ہو سالے تو پھر اور بات کا حق بنتا ہے پھر ضرور وہاں پر دعا مانگے کارات کرے یہ وہ معلوم ہوا ایسا کرنا یہ قبر شریف پر یہ بھی ثابت ہو گیا یہ فقہ ہمبلی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بھی عرب والے ہم ہیں اور یہ ان کے چیلے چمچے ہیں یہ تو ان کے بندر ہیں نا جس طرح مردی نہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں پیچھے مداری کی بات کرتا ہوں مداریوں کے گھر کا والا سناتا ہوں تاکہ یہ بندر خود بخود مان جائے سنو اور جو میں نے بات کہی تھی میرے بھائی اس کا بھی حوالہ پیش کر دوں کہ ناممکن ہے رسول اللہ سلام کا حکم دیں اور آگے سنتا نہ ہو جواب نہ دیتا ہو سمجھ نہیں آئی ہوئی ایمان سے بتاؤ جو زندہ بیٹھا ہوا ہو اگر سلام کرو جواب نہ دے اگلی مرتبہ تم کرتے ہو ہوئی ہر بڑا آکڑ تھا ہے جواب ہی نہیں دیں نہیں دا تے سلام اگلی باہا. سلام واجب بھی نہیں رہتا اپنا سلام سننا تو نہیں رہتا اور یہ کتاب الفروع وہی جلد وہی صفحہ اس میں لکھا ہے وفل افساخ وفل افساس فی حدیث برائدہ فی السلام علیہ للمقابر قال فی ہے وجوب العیمان بے ان الموتہ یسمعون سلام المسلم علیہم وانہو لم یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیام رب سلام علیہ قوم اللہ یسمعون سنو اے سنو وفی لفصاح الفصاح فقہ حنبلی میں بہت بڑی کتاب ہے یہ کتاب الفرو والے اس کا حوالہ لکھ رہے ہیں یہ ابن تیمیہ کے شگرد ہیں ان کی وفات ہے سات سو تریسٹھ ہجری میں سات سو تریسٹھ آدھی ادھا ادھا ادی سمجھ ادھا وقت گزر گیا فرماتے ہیں وہی سلام والی بات لکھ کر سلام کا حکم ہے فرماتے ہیں اس میں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ مردے سنتے ہیں سلام کہنے والے کے سلام کو اور یہ بھی واجب ہے ایمان رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر سلام کا نہیں کہہ سکتے جو سنتے لگی اور پھر اسی پھر کتاب میں میرے بھائی اسی کتاب میں سے اور کچھ سناتا ہوں جو پہلے نہیں سنایا اور سنا دوں گی اللہ اکبر خبیر یار کیڑی گل میں سنا ہوا کیڑی نہ سنا یہ آخر باب ہے پورا ہے کتاب الفروع کے اندر کتاب الفروع میں باب و زیارت القبور یہ ساری کتابوں میں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تو عجیب رنگ رہا ہے مان ہائے ہائے توجہ ہے مر بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی <سؤال> فرماتے ہیں مشرق کی قبر کی زیارت بھی جائز ہے بقوف ال زیارت ہاں مشرق مش کی قبر پر بھی کھڑا ہونا جائز ہے زیارت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے لیکن وہ فرماتے ہیں دعا اس کے لیے نہیں مانگ سکتا صرف اگر کھڑا ہو تو اس نیت سے کہ اس کا کیا حشر ہوگا کیا حال ہوگا اللہ ہمیں بچانا صرف اس نیت سے قبر اور مومنوں کی قبر اس کے آگے پھر خود لکھ رہے ہیں کہ مومنوں کی قبر پر کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا کافر کی قبر کیوں کافر کی بخش نہیں مانگ سکتا کھڑا ہونا ہے تو صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی کیا حاصل کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ نے تیمیہ لکھ رہا ہے تجرب وجارت اللہ بار عبرت حاصل کرنے کے لیے توجہ میرے بھائی یہ لکھ رہے ہیں امام ابن مفلح وجم بگی یا کروبا مینو مناسب یہ قریب ہو جائے کزیارت ہی ہیا جیسے زندگی میں اس میت کے قریب ہوتا تھا ایسے اس کی قبر کے قریب وہ ان سے لیتا ہوں فر ان کیتاب ہے فقہ حملی کی الوسیلہ اس کے اندر اس کو ذکر کیا وہ ایک اور کتاب ہے اس کا نام آج تلخیس اس میں ذکر کیا یہ لکھ رہے ہیں ایک بات بڑھ رہی ہے بات بڑھ جائے گی چلو پھر اور حوالے پیش کرنے پڑیں گے سارے ساتھ Yeah? Yeah? Yeah? لیکن آگے بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات سنا دیتا بات ہوں دیتا فرماتے ہیں قبر کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے وہ جڑا وابیا شرک ون ہو یوکرا امام احمد سے دو روایتیں ایک میں ہے مکرو ہے ہاتھ لگانا ایک میں ہے جائز روایتیں دونوں امام احمد کی ہیں اور فکا حمبلی کی ہیں سمجھ نہیں آئی یہ تیسری روایت امام صاحب سے کوئی ایسی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا جس میں ہو جس میں ہو کہ قبر کو ہاتھ لگانا صرف سمجھ یہ صرف خباس ابن تہمیا نے نکالی ابن تہمیا ان کا زمین ہے وہاں بھی اس کی خباس ہے میں پوری فقہ امبلی کو ایمان سے پوری فقہ امبلی کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں کوئی میں ایک چیلنج کرتا ہوں کوئی وہاں بھی دکھا دے امام احمد بے نمبل نے فرمایا قبر کو ہاتھ لگانا شرک ہے کنہ سے واگا ساٹ کے کنہ سے واگا ساٹ کے پیار پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں امام احمد کی یہ دو روایتیں میں دکھاؤں گا ہر فقہ امبلی کی کتاب میں دکھاؤں گا ایک اے میں ہے جائز ہے عمر بیٹھا ہے حضرت عمر المارفت لیا سمجھ نہیں آ رہی امام احمد بن حب الرحم اللہ کے بیٹے کی کتاب جو انہوں نے باتیں اپنے باپ سے سنی اور لکھتے گئے بات کو سمجھنا میں دو روایتیں دیکھا ہوں ایک کون سی دوسری, دوسری بلکہ سنو, سنو میرے دین میں آ گیا ایک اور دکھاؤں گا کہ مصطحب بھی ہے ایک روایت ہے ہاتھ لگانا الٹا ثواب ہے اور وہ لکھتے پھر کیا ہے وجہ کیا لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ زندہ کے پاس جب زیارت کے لیے بندہ جاتا تھا تو مسافہ کرتا تھا سنت ہے مصطحب کا مسافا کر تو فرمایا زندہ کا مسافہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور میت کے ساتھ مسافہ یہ ہے کہ اس کی قبر کو ہاتھ لگا لا ارے بھائی یہ ہماری فطر انفی میں بات نہیں ہے ہماری فتر انفی والے شافعی والے وہ نہیں کہہ رہے کہ مستحب ہے ہاں جی اور اور جواز اور کے آواز درجے آواز میں کہیں کسی نے لکھا وہ وہ مکرو ہی لکھتے ہیں کہتے ہیں پیچھے ہاتھ نہ لگائے او کیسی عجیب بات ہے جو لعین جو لین کہتے ہیں شرک شرک شرک اور پھر کہتے ہیں ہم ہم بلی ہیں وہ انہیں کے امام کہتے ہیں یا جائز یا مستحب ہے انپڑھ لوگ بچار نے فدو لایا اگو مولوی جڑے سارے ہیں مولوی لے کے علموں خالی بھی چاہ لڑے پاک کا سدکا اور میں اسے بزرگوں لکھے فرمایا ان فکا نہیں بندے گا میں چاروں کا سودا رکھا نہیں ہاں جی سو سو کتاب میرے کو فکا دی میرے والی فکا جیڑی ہے وہ لگے پائے گا سمجھ نہیں آئی <سؤال> ادھر دیکھ میرے بھائی ہاتھ <سؤال> <اور تب سؤال> لگا دی گل اور مسافہ سمجھ نہیں آئی ایم چار سو بارہ کنا کے یبنے تیمیا کی سمجھ مطابق تو گمراہ ہو گیا شکل لیکن یہ آئی ساری سمجھ کے مطابق صحیح کی لکھ رہا کی لکھ رہا ہے وأن هو يكره لان القرابات تلقى من التوفيق ولم يرد به سنة ولانه عادة اهل الكتاب آگے لکھ رہے ہیں کہ جو مکرو کی وجہ بتا رہے ہیں کہ مکرو روایت جو آئی روایت مکرو ہے تو اس کہ وہ قربت یہ قربت اور قربت جو ہے وہ سنت کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے یہ سنت وارد نہیں ہے اور اہل کتاب کی عادت ہے اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے امام شافیہ شافی مذہب کے لوگوں سے بھی استرا ہے انفیا سے بھی سترہ ہے وہ آن ہو اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے الحسین تمام امام ابو حسین نے تمام کتاب کے اندر اسی روایت کو امام احمد بن حنبل سے صحیح قرار دیا وجہ یہ بتائی میں ان ہوں الحی پہ ہو مسافہ حقل لاسی من ترجا برکتو ہو فرمایا کیونکہ یہ مشافے ہے زندہ کے مصافحے کے ساتھ زندہ کا مصافہ ہوتا ہے لہذا مردہ کے لیے کیا ہو گیا قبر پر ہاتھ رکھنا یہ کی طرح ہو گیا لاسی یما ممن خرجہ برکت ہو خصوصاً ایسے لوگوں کی خبر پر ہاتھ لگانا تو اور زیادہ ثواب ہے جن کی برکتوں کی امیدیں کی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے قبروں میں برکتیں بھی ہیں اور ہاتھ لگانے سے وہ برکت حاصل بھی اور سواب بہت ہوتا ہے ہاتھ لگانے میں اور یہ روایت امام احمد بن ہمبل سے ہے اور صحیح کرنے والے ایک ہمبلی امام الحسین ہے کتاب تمام ہے اور اس کے اس کو نقل کرنے والے کتاب الفروب ابن مفلے مقدسی حمبلی ہیں اور جتنی اور کتابیں ہیں ان کی ان کے اندر بھی یہ وہی مہونتول اس کے اندر بھی موجود ہے کہا جی اور کتابیں جو حمبلی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے معلوم ہوا اب اگر شرک کا فتوا لگانا ہے وہاں نے تو پہلے لگا عرب کے مہابیوں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو بندر ہے ان کے میں مداری سے گفتگو کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بندر سے گفتگو کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر کے بندر ہیں وہ مداری ہیں ان کا پیسہ ہے ان کی دولت ہے ان کا سارا کچھ ہے اور ان لائنوں کا مذہب ہے تو میں ان مداریوں سے کہتا ہوں ان بندروں سے کہتا ہوں مداریوں تک بات پہنچا دو چشتی نے کتابیاں مدب دیا گا نک وڈیا جو کے رہے ہاں پہلے تھی پہلو نہ مرادو کتابیں سال لیں گے ماں محمد بھابی بڑھ کو پہلو سمجھ نہیں لکھ دان اب شرک کا فتوا لگانا تو امام پر لگانا جس نے یہ روایتیں لوگوں کو دی یہ باتیں جنہوں نے دی آگے اس امام احمد بن ہمبل پر اور سنو وہ امام احمد بن حنبل جو ہیں نا ان کی اپنے گھر ان کی کتاب یہ تو ان کے فقہ والے ہیں اور اپنے امام کی کتابوں سے سارا کچھ لکھ رہے ہیں جیسے ہماری انفی والے ہمارے امام کی باتیں لکھتے ہیں یہ امام محمد بن حنبل کی اپنی کتاب ہے کتاب العلل و مہارے الرجال مسائل الامام احمد سمجھ نہیں آئی بولتے نہیں یہ لو یہ جناب جی کون سے جلد یہ چار سو بانوے سفر جلد نمبر دو چار سو بانوے سفا ریاض کی چھپی ہوئی ریاضی حکومت کتاب پکی ہوئی ہوں اتو چھپ کے آئی صفحہ نمبر کنا چار سو بانوے سال تو بیٹے بیٹے نے باپ سے پوچھا میں نے باپ سے سال تو ہوا نلرا جو لے اپنے باپ سے پوچھا اس بندے کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف اس زمانے میں تو ہوتا تھا اب تو ختم ہو گیا نا ممبر شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ شریف کا جس پر آپ بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے ان اس ممبر شریف کو ہاتھ لگاتا ہے اور تبرک کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے کب اور اس کو چومتا ہے چومتا ہے ہاتھ کو چومتا ہے ہاتھ کو چومتا ہے یا جناب ممبر نبی کو چونتا ہے و یا فال قبر مثلا اور حضور کی قبر شریف کے ساتھ یہ ایسا کرتا ہے کہ حضور کی قبر شریف کو چومتا ہے ارادہ اس کا کیا ہے ارادہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ثواب حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا نبی کی قبر انور اور نبی پاک صلی اللہ وسلم کے ممبر کو ہاتھ لگا کر سوال کرنے والے بیٹے ہیں امام احمد بن ہم جواب دینے والے امام امام بخاری کے استاد اور شیخ ہیں امام مسلم کے شیخ ہیں فرمات ہیں کا پترا کوئی حرج نہیں پترا पतرا, بیٹھے کوئی حرج نہیں ہے اچھا اچھا ہوں پتا لگتا ہے امام محمد بن حمبر رحم اللہ کو نہ قرآن کا پتا تھا نہ حدیث کا نہ شرک تین چیزوں کو نہیں جانتے تھے لاکھوانات ہو سعودیا یہودیا پار بولو جن کتوں نے لوگوں کو قتل کر دیا محض اس وجہ سے کہ یہ دربار رسالت کو ہاتھ لگاتے ہیں مشرق اور دجال کے بیٹھے حرامی نسل خارجی ٹولا ضلخویسرا کی نسل تمہاری ہاسل ہم جانتے ہیں دیکھا ہے آپ مصر والوں کو پیسے دے رہے ہیں سن مروانے کے لیے دے رہے ہیں اور مصر کے فوجیوں کو اب تو ساری دنیا پر کھل گیا یہ کیا ہے لانتی ہے یہود گیو کے ٹٹو مسلمانوں کو مرواتے ہیں پیسے دے کر محض امریکہ کی خوشی کے لیے اچھا اب نیچے جو ہے اب نیچے, نیچے وہاں بڑا جی کیونکہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے نا اب وہاں وہ بحا چھپوانے والے ہیں یہ دکتور ہے دستور انگریزی کتا انگریزی کتے کو دکتور کہتے ہیں عربی میں دستور اور ہمارا وہ انگلش میں کہتے ہیں ڈاکٹر یہ ڈاکٹر وسی اللہ بن محمد عباس ال بے جامعات ام القرا جامع ام القرا ہے مکہ میں یونیورسٹی ہے استادے تھلچان لگن چمونے تڑف ہی جانا مردو نگائی رہی میں کہتا رہا پہلی بات یہ ہے کہ ممبر نبی کو ہاتھ شیخ لگانا ابن شیخ تیمیہ نے ثابت کیا ہے یہ کام حضرت عبداللہ ابن عبدالل عمر نبی پاک کے صحابی سے آئے آئے آئے کہ وہ ہاتھ لگا کر چونکتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نماز پڑھنے آتے تھے نا مسجد نبی سرکار ممبر شریف سے جو بیٹھے بیٹھے ہوتے سن اس ممبر وشال تو بعد حضور دے دال مبارک کے بعد آتے اور ہاتھ مبارک لگا کر جس تبر روکا اتنا بڑی پختہ بات ہے کہ ابن تیمیہ بھی اس کو مان رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے اور یہ بھی عرب والے لکھ رہے ہیں آگے سن رواب بکرے آگے حوالہ پیش کر رہا ہے اس بات کا امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبا ان کی کتاب ہے المصنف وہ میرے پاس پڑی ہے اس کے اندر ہے روایت سارا یہ اور بات اچھا مزے کی بات سونے پہ سواگا پہلے اس نے ثابت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگانا ممبر شریف کو اب آگے اور بات اور روایت کر رہا ہے اور صاحب آگے میری توجہ کی بات بات گئی سنا ذکر کر رہا ہے خال حد ابو مودو کال حدت بن عبد الملک بن قص کالی خلال کالا ورائے تو تابعی فرماتے ہیں تابعی صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی حضرت یزید بن عبد الملک بن قسین تابعی تھے صحابہ کی زیارت کرنے والے بہت بڑے امام تابعی تھے آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نئی دور ایمہ نبی پاک دے کئی صحابہ گرام دی پوریان جماعتانوں میں تھی آئے حضور دے ممبر شریف حضور دے ممبر شریف دی لکڑی نو ہاتھ لالا کے تبوس اپنے جسم دے ملنے بند دع کرد اذا خلا لحم المسجد جب لوگ چلے جاتے مسجد خالی ہو جاتی حضور کے دیوانے وہیں کھڑے رہتے صحابہ <تصفح> کرائے سیدھا چلے جاتے ممبر شریف پر پماسا ہوا وہ داؤ معلوم ہوا جتھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کی نسبت اور عظمت والی چیز ملے, ملے, ملے وہی دعا مانگنا ہے نی اچھا میں میرے نبی یہ آ کے فدو یہ فدو کا ہی باقی پول لا اپنے خلاف اپنی موت آپ ہی لکھی جانی ادھر کھڑے ہیں شرک شرک سارے ہران لگو ترے پیو دے فرج مارا کلا بڑا وڈا کرنا ہے جلا جلا میرا سوال آ توجہ میرا سوال آئی ماسا خو ہاتھ لسم یہ شکر, رہا ہے، شکر رہا ہے، یہ اس وقت تھا جی بابی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہا کہتا ہے یہ اس وقت تھا جب آپ کا ممبر شریف جو حضور کے جس میرا سر کے ساتھ لگا تھا یہ اس جس ممبر کی بات ہے اب تو وہ ممبر ہی نہیں رہا لہذا اب یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی تک کے لیے آد لگا چلو شکر ہے پچھلا دن آن گیا سمجھ لگی اور باپ کی ایسا ہونے والے نو ہاتھ لاؤنا ہی کیوں ہے تو تساں بنایا ہے سمجھ لگی یہ تشاس سورانا بنے ہاں اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو پھر اس نسبت سے کہ آخر وہ زمین مبارک جس پر وہ ممبر تھا وہ نیچے ہے اس کے ساتھ اوپر کے پتھروں کو نسبت اوپر کے ممبر کو نسبت نسبتر نسبت اور ہم نسبت ماننے والے ہیں ہم تو یہ مطلب رکھتے ہیں تجر سے سکے اور تجھ سے در در سے سکی اور سگ ہے نسبت مجھ کو میں بھی ہے دور کا ڈورا بھی ڈرے در در اسی لیے بزرگوں نے بزرگاں بلیاں کتباں گوشن طریقے لگے نے بیعت کرتے وقت ہاتھ لیتے ہیں کیوں کہ مولا علی جیسے کہ اکبر اور صحابہ کا ہاتھ حضور کیا ادھر نسبت قائم ہو گئی پھر بعد والوں کا ان کے ہاتھ میں پھر بعد والوں کا ان کے ہاتھ میں یہ سلسلہ نسبت جاری ہے برکت چل رہی ہے باقی جو جس کے مطابق میں نے کہا کہ اس کو اب مرچیں لگ رہی ہیں چمونے لڑ رہے ہیں وہ اماج کس کس پر آ کر چمونے لڑے پہلے تو اس کے خود مذہب کے بعد پہلی خلاف ہے کہ یہ ہر طرح سے کسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بزرگ ان کی چیزوں کو ہاتھ لگا کر پھیرنا جس پر یہ وہ یہ شرک سمجھتے ہیں کہتے ہیں کوئی تبرک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے بتاؤ وہ صحابہ کرام کے متعلق مصنف ابن نے ابھی شہبہ کے اندر آ گیا کہ ایک نہیں نہ منن من میرا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صاحبوں کی ایک صحابۂ کرام کی ایک جماعت ان کو میں دیکھتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے کہ یہ برکت والی جگہ ہے قبولیت کا مقام ہے یہاں دعا اس جگہ میں خصوصیت ہے یہاں دعا زیادہ سنی جائے گی باوجہ برکت کے کیوں برکت کا معنی کیا ہوتا ہے برکت کا معنی ہوتا ہے خیر تو خیر کا پہلو زیادہ ہے کیوں کہ خیر والے اگر برکت کو کہہ دو رحمت تب بھی رحمت اللہ العالمین کے بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی جگہ تو رحمت اور برکت وہاں زیادہ کی اور جہاں پر رحمت برکت زیادہ ہوگی وہیں پر دعا مانگنا یہ خود دعا کے آداب میں سے شمار کیا گیا سمجھ نہیں آ رہی یہ مسئلہ پھر آگے چلوں گا میں اس کی بات کو ختم کر لوں کہ وہ وسلم و تبرک سے پچھلی بات تو کہتا ہے ہمیں چلو پچ گئی ہے برداشت ہو گئی ہے ہاضمہ ہو گیا ہے اگر اڑی کافی ہے لیکن پھر بھی گولی شولی اتار کر ہم نے اتار لیا لیکن رہا مسئلہ قبر نبی خنویروں کو پتا ہے پچھلے تبرکات حضور کے تو ختم ہو گئے ان کو جائز کر کے اگر جائز کر بھی تو کیا ہوا قبر شریف تو دائمی ہے لہذا کھڑ رکاوٹ ڈالو جتنا ڈالا ڈالا بات نہیں سمجھے اب رہا کہتا ہے قبر نبی کو ہاتھ لگانا اور اس سے برکت حاصل کرنا لم مجھے یہ بات بالکل اوپری لگ رہی ہے اجنبی لگ رہی ہے میں نے کسی سے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ماں محمد امبل سے یہ بات نقل کی ہو اوپری سی ہے اچھا جی اوپری سی تو ہے کسی اور نے نقل نہیں کی ٹھیک ہے کیا یہ کتاب ان کی ہے یا نہیں بغیر دیا بچہ کتی دیا پترا ماں دیا سانو نمیاں کھانیاں پیا سنا اڈے پتو نہیں تیرے آنگ لگ جائیے تیری بولی تم یہ پوچھتے ہیں تم نے جو کتاب چھاپی ہے اوپر لکھا ہے مسائل احمد مسائل اولی احمد جب یہ امام احمد کی اپنی کتاب ہے بیٹا لکھ رہا ہے بغیرت بیٹا جب لکھ رہا ہے کہ میں نے باپ سے پوچھا ہے اب بیٹے کے متعلق بھی تم کہتے ہو کہ مضبوط اور سکا امام تھے کوئی چھوٹ سے کوئی ان کی روایت ضعیف نہیں ہوتی تھی اور باپ کو امام مانتے ہو پھر میں پوچھتا ہوں اگر کوئی نقل کرے نہ کرے تو کیا بیٹے کی بات اپنے باپ سے یہ نقل تمہیں صحیح نہیں لگتی یہ کہیں اس کو ہزم کرنا محال ہے اس وجہ سے ہے کہ وہاں بھی مذہب میں تو یہی سب سے بڑا شرک ہے لیکن سن لے پہلے سنا چکا ہوں کہ قبر یہ تو قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے میں تو پہلے امام احمد بن امبل کی ایک کتاب نہیں تھی کی کئی کتابوں سے سمجھا چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ امام احمد بن امبل سے تو تین روایتیں ہیں قبر کو ہاتھ لگانے کے متعلق ایک جواز کی ہے ایک کراہت کی ہے ایک استحباب کی ہے ایک کہتی ہے جی کہتی ہے مکرو ہے اور ایک اور کہتی ہے الٹا بائیں سے سباب اور اللہ کی عبادت ہے کچھ ایسا کہو اللہ کی عبادت وہ کہہ رہے ہیں فکا قبر والے کی نہیں کہہ رہے سورا تمہارا ہاتھ لایا تو قبر والے کی عبادت ہے عمرو ایمان سے بتا کتاب الفروح کتاب الفروح ابن مفلے سے اور بلکہ عجیب بات تو میں سنائی تھی کہ اب ان کے امام اب حسین نے تمام کتاب کے اندر اسی روایت کو صحیح قرار دیا کہ ہاتھ لگانا مستحب ہے اب میں اس کتے سے پوچھتا ہوں کتے کے بچے خیر تو ہے کیا ہوا اتنا ڈنڈی کیا پتہ نہیں یہ صرف اسی کتاب میں ملا ہے اوپری سی بات لگ رہی ہے معروف نہیں ہے مشہور نہیں ہے امام سب سے غریب کا یہ مانا ہے بالکل صرف نقل کی تو انہیں نہیں دیا کتے دا پترا تو اسے تو تر روایتیں آئی آخری تین روایتیں ہیں ایک مست کی ہے اور تمہارے فکا حمبلی کے امام لوگ جو ہے وہ اس کو صحیح بھی قرار دے رہے ہیں ہاتھ لگانے کے مستقبل ہونے کو پر رو رہا ہے وہ تو عام قبر کے متعلق کہہ رہے ہیں اور امام سے روایت ہے مستحب ہونے کی تو ایک کی بات کرتا ہے ادھر تیسری دکے لائی جو مستحب ہونے کی ہے بتاؤ اس کو کیا کہ समझ यार कुत्या लफ्जों फ कि बोलन टेषण तो बोल भगैरत बचा तेरी भैन दी सिरी वे मुहत्स के पुत्र बैठे जे कंप्यूटरी कुत्ते कंप्यूटर चौके त्या अलबानी मुहदाना मुहदस भगैरत दे बच्चे जे मुहत्स बन दे जे साडी मामा वागू बड़ो खुदू दे पुत्रो کمپیوٹری لنچ دیا تیرہ کیڑا کمال اگریز نے حدیث دیاں چھ کی دس کتابوں کا موجم لکھ دیا لفظ لفظ دس دتا ہے انہیں کہ حدیث دی فلانی کتاب ہے جو لفظ فلاں تھا فلاں فلاں المو اجم الفارس الفاظ الحدیث اب اس کو بھی محدت کہیں انگریزی کتے تو جو یہ کہانی کر رہا ہے ٹا کر رہا ہے ناچیز کا یہ اعتراض ہے تو کہتا ہے یہ روایت توجہ اور سنو اس روایت کے اندر ہے لا لابا سبزال اس میں کوئی حرج نہیں میں اگر فقہ کے حوالے سے فقہ فقہ کے یعنی کیا مطلب فکا علمی حوالے سے اگر میں بات کروں اس بات تو اس میں دو قول نکل سکتے ہیں دو باتیں نکل سکتی ہیں لا لابا سبالخ جائز ہے لابا سب ضالق کراہت ہے خلاف اولا ہے کیونکہ لا لابا دونوں مانوں میں استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں جواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کراہت کوئی نہ ہو اور کراہت تنظیم کے لیے بھی ہوتا ہے کراہت تحریمی کے وقت یہ نہیں بول سکتے سمجھ نہیں آ رہی اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ جو کراہت والی روایت ہے اگر اسی کو لیا جائے تو پھر کراہتے تنزیح پر محمول ہے کراہتے تعلیمی نہیں شرک تو سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے کہا نہیں جیسے میں نے پہلے چیلنج کیا نا کیا کہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل سے قبر کے ہاتھ لگانے کو کوئی شرک ثابت کر دے امام سے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس بیس بیس تیس بندے 20 ہیں 20 امام احمد کے شاگرد جو, جو ان کی فقہ کو نقل کرنے والے ہیں ہاں پھر اس سے موجود ہیں مسائل مسائل و عبداللہ بن امام احمد مسائل ابن حانی مسائل و مسائل و فلا ہمارے مسائل و ہاربر کرمانی وغیرہ یہ ہمارے پاس پڑے ہیں سب مسائل جب امام جب امام کی فقہ کے متعلق لکھا ہو مسائل فلاں مسائل فون اس کا مطلب یہ ہے امام صاحب کا شاگرد ہے یا شاگرد کا شاگرد ہے امام احمد کا اور وہ امام صاحب کے مسئلے روایت کر رہا ہے جہاں جی اس وقت کہتے ہیں یہ فلاں کے مسائل ہے فلاں کے مسائل ہے فلاں کے مسائل ہے سمجھ آئے گی یعنی کیا مطلب جیسے اس کتاب پر لکھا ہوا ہے مسائل امام احمد لکھا ہے نا لیکن یہ بیٹے کی روایت ہے اسی طرح مسائل ہر ملکی مانی وہ امام ہر بوائے ایک یعنی محدس ہر بوائے وہ امام صاحب کے شاگردوں میں یا شاگرد کے شاگردوں میں اسی طرح میں دعوے سے کہتا ہوں امام سے کوئی وا میں مینو سابت کر دے امام احمد بن امبل سے شرک کی روایت کہ ہاتھ لگانا شرک میں وا بننے کو تیار ہوں اب ابن تیمیہ کی خیانت سنو بدماشی سنو سینہ زوری سنو اس کو میں سینہ زور کہتا ہوں چور سینہ سمجھ نہیں لیا ایک چوری دو جا. بدماشی یہ بدماش حالت تھا ابن تیمیہ کو ہم امام مانتے ہیں لیکن بدماشوں کا امام حضرت بدماشی پہ بے مثال تھے یہ دین میں بدماشی کرتے تھے رکھ سنو ادھر میں کیا پتا قبضہ گروپ جان بدماش کیوں ہو جائے کسی نے چائے پال لگ چل جاڈی گواہ لیا میں یہ حضرت صاحب یہ گل کہہ دینی سارے سرکار نہیں آخو یہی یہ بدماشی ہوئی کہ ہو گلو اپنے براد اس کی کتاب ہے الجواب ہو سکتا ہے مجموع الفتاف کے اندر موجود ہو اس کے حوالے سے یہ ڈاکٹر لے کر آئے سفا نمبر اکتیس سے اتفاق السو قابر مسو کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام اماموں نے اتفاق کیا ہے کہ قبر نبی صلی اللہ وسلم کو ہاتھ نہ لگائے اور اس کو نہ چومے کل ہوں وہاں فضت توحید یہ توفید پر حفاظت ہو رہی ہے کیونکہ اصول شرک باللہ سے قبروں کو مسجدیں بنا لینا لہذا ہاتھ مت لگا ہے اتفاق تمام اماموں کا اتفاق, اتفاق امام ہے میں اس کا جھوٹ اس کی سونا زوری اور بدماشی ابھی آپ کے سامنے ثابت کر چکا ہوں کہ خود امام احمد میں امبل سے تین روایتیں آپ کر اشتانہ اور تجالا اور زندگی اے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے غلاموں کے دشمن بغیر بتا جب خود تیرے امام سر تین روایت ہے تو اتفاق پیسے ہو گئے بغیر تھی یہ ڈی سینہ نا نصوص کھلی ہوتی ہیں حضرت کے سامنے ایسے, ایسے صفحے پر کھلے ہوتے ہیں اے اے ساری, ساری کتابیں زبانی حفظ ہیں پھر وہی بات ہے جو علما بڑے بڑے مالکی علما اور ہنسی سارے لکھ رہے ہیں ابن ہزم کے متعلق امام ابن عریف نے لکھا ہی فض اکثر و من فہمی اکثروں میں وہ میں ہی وہ اکلو میں ابن ہزم میں یہ کمی تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا وہ کیا ہوا گمراہ ہوا اس میں یہ کمی تھی کہ حیف سے زیادہ تھا فہم شریف تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی کیا زیادہ تھا کتاب یاد کر لینا مرو ہفت مت قرآن یہ بھی سمجھا پہ یعنی کتاب زبانی بہت یاد تھی لیکن سمجھ حضرت بہت کم تھی کھو تھا خواہ ڈیا جب سمجھ, سمجھ ہی نہیں اس, اس ایک ایک ایک حضرت کے اندر بھی یہ سینہ زور بدماش عالمی تھے ان کے اندر بھی یہی کمی تھی یا یہ کہہ رہا ہوں ہاں یا یہ ہے اگر اس کی سمجھ لو فرض کر لو نیت اچھی تھی تو پھر یہ ہے کہ حفظ زیادہ اور فہم علم زیادہ اور رکھا تھوڑی اور ہمیں یہ نہیں لگتا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بغض ہے بغض ہے بدبو آتی ہے اندر سے تنقید سے شان رسالت کی اور تنقید سے شان اولیاء کی بو ہے اس کے اندر ہماری یہ بصیرت کیوں؟ اتنا بے سمجھ نہیں تھا جب یہ نکالنا شروع کر دیتا ہے کیڑے نا ہوئے ہوئے تو اتنا موٹی باتیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں اس کو نہ آتی نہیں جان بوجھ کر تجل فریب مکاری دھوکہ بازی اور جناب جی ہے جی تنقید سے شان رسالت اور شان اولیاء جو ذہن میں بھری ہوئی تھی وہ انتھا کر دیتی تھی کہ اس کو اس کو چھیڑنا نہیں اس کو پاس رکھو اور لوگوں کو دھوکھا دو کھا دو سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے امام تقی حسنی شافعی رحمہ اللہ نے شوبہ ہے من شبہ تمرت کے اندر اس کو زندی لکھا ہے زندی لکھا ہے تف اور شوبہ ہے من شبہ نہ سب امام احمد یہ پورا ان کی کتاب کا نام ہے امام تقی حسنی وہ پتا کس دور کے ہوئے اس یہ وفات تھی اس کی ان کا دور تھا وفات کے بعد ان کا یعنی کیا مطلب تھوڑا سا فاصلہ ہے بس امام تقی حسنی سواد کے ساتھ حسنی کفایت کفایت الختیار ان کی کتاب ہے ادھر پڑھی خیر امام شافی کے مقلط تھے شافی مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں انہوں نے اس کو زندی لکھا ہے اور یہ جو کتاب ہے نا یہ ابن تیمیہ چھپی ہے مصر اس شخص نے بھی اس کو جگہ جگہ نا لکھا ہے کہ یہ اس کا زندگا ہے یہ ہے اور ہماری تحقیق بھی یہی ہے ہاں اس کے اندر زندقہ تھا اور جو نہیں جو حضرات اس کے متعلق تعریف کے کلمات کہہ گئے ہیں وہ اس کی حقیقت سے بےخبر جیسا کہ ملو قادیانی کی تعریف کرتے رہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے پتہ جو نہیں ان تک نہیں خبر پہنچی کہ یہ حبیص نبوت کا دعویٰ ہے تاکہ چھوڑا اس بات کو یاد ہمارے پیر میں شاد گولوی رضی اللہ تعالیٰ وہ لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں سیف پچیس آئی کے اندر گالے کہ یہ جو مرزا ہے مرتبا جب اس کی خبر, خبر جب اس, اس کی خبر پہنچی پوز تو میں نے نہ مانا میں نے کہا یار لوگ ایسے افواہیں اڑا دیتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان میں سے ہوگا بات کے اندر جب یقین سے باتیں پہنچی تو پھر آپ نے اس کے خلاف قلم اٹھایا اور اس کو کافر مرتا اور سارا کچھ قرار دیا سمجھ نہیں آ رہی پہلے تو وہ بھی مانتے رہے اس کا مطلب ہے لا علمی میں کسی کو مانتے رہنا یہ بڑے بڑے سے بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتے سمجھ نہیں آ رہی لہذا اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے ایسے ایسے, ایسے, ایسے, ایسے, شیطانوں, ایسے, شیطانوں, ایسے شیطانوں, شیطانوں کے غلاموں خوش کو خوش نہیں ہونا چاہیے منحافہ حجت العالم اللہ من عالمہ حجت لم, لم الم یہ قانون ہے کہ جو علم والا ہے جو جانتا ہے کسی بات کو اس کی بات حجت ہے جو نہیں جانتا اس کے برخلاف سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب دو آدمی آپ کے سامنے دو آدمی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں ایک کہتا ہے اس طرح دوسرا کہتا ہے اس طرح لیکن پہلا جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے افواہ سنی ہے یہ جو بات کا تم کہتو نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ واقعی ایسا ہی اب تو وہ اگلا بندے, بندے کو کہنا وہ ماننا پڑے گا کہ یار یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور سنی سنائی بات کر رہا ہے یا جس حقیقت پر یہ مطلع ہوا ہے اس حقیقت پر تجھے اطلاع نہیں ہوئی تو اس دن تھا ہی نہیں تو وہاں نہیں تھا تیرے سامنے وہ کام ہوا ہی نہیں جس کے سامنے ہوا ہے وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی ماننی پڑے گی سمجھ نہیں آ رہا یہی مطلب ہے جو ہمارے علماء لکھتے ہیں اولا مالک تھے کہ ایک کو एक بات یاد ہے دوسرے کو بھول گئی تو جس کو یاد ہے اس کی بات حجت ہوگی جو جانتا ہے اس کی بات حجت ہوگی نہیں جانتا اس کی بات نہیں تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ بات امام تفریح جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں امام جلال الدین سیودی وغیرہ جن حضرات نے اس کے متعلق کوئی اچھے کلبات لکھے ہیں وہ نہیں جان یہ حقائق کھلتے اور پھر کیوں نہ کہتے اتنا تگا اور جھوٹ فراٹ دوسرے اماموں کی کتابیں اس کو حفظ دیں اپنے امام کی نہیں دیا اس وقت کے وہابیوں کو امام احمد پنبل کی کتاب مل گئی ہے اس کو نہیں ملی تھی اسی کتاب کے حوالے ابن تیمیہ کی کتابوں میں موجود ہیں جی یہ کتاب لائیں ہمارے پتر جو ہے اس کا مطلب اس کے سامنے لیکن یہ کتاب نکال رہی بھائی آپ اسے یہ کتاب ہے نا افتاو ابن تیمیہ، افتاب ابن تیمیہ فی حق رسول اللہ صلی اللہ ابن تیمیہ کی وہ خطائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلطیاں جو رسول اللہ کے حق میں اس نے کی ہیں اور اہل بیت کے حق میں صرف اس کتاب کے اندر وہ غلطیاں ہیں بتاؤ دوسروں کے متعلق جو کی ہوگی وہ کتنا ہوں کتنا یہ کتنا بڑی کتاب ہے دیکھ لو میرے ہاتھ میں باریک خط باریک خط چاہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے کتنے صفحات پر ہے یہ کتاب پانچ سو سے زیادہ صفحات یہ صرف رسول اللہ کے حق میں جو اس نے بکواسیں کی غلطیاں کی اور سنو اس نے ایک عجیب باب باندھا ہے اس نے پورے چیلنج کے ساتھ ابن تیمیہ کے اجماع کے دعوے چاند نقل کیے ہیں اور اس نے کہا ہے پوری دنیا کے وہابی اپنے اس شیخ کے اجماع ثابت کر دیں ہم مجھے اس کتاب میں معلوم ہوا اس دعوے کے اندر یہ خبیص مشہور تھا اور انتہائی شاطر اور چالاک تھا ڈنڈی بات تھا جو بات اپنی طرف سے کرتا تھا کہتا تھا تمام سلف صحابہ اہل بیت تمام امام تمام بس یہی کہتے ہیں اس کے سامنے چاہے حدیث کھول کر رکھ لیتے کچھ بھی یار حضرت یہ دیکھو تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جی اصا مسٹر نو کھولیا نا اس نو نویں کھولنا کیونکہ سانو لوگ آخیا کہ حضرت جی ہمیں لوگوں نے کہا کہ یار مسٹر جناب کو کھولنے کی کیا ضروری ہم نے کہا حضرت بزرگ لوگ فرماتے ہیں اگر نئی تعمیر کرنا چاہتے ہو نا تو پرانی عمارت کی بنیاد سے آخری پتھر بھی نکال دو اینٹ اگر وہ رہ گئی تو عمارت کچھی رہ جائے گی کمزور رہ جائے گی گفت رومی ہر بنا کونہ کا بادا کنن میندانی املا بنیاد راوی را کن پہلے بنیاد مٹانا پڑتی ہے اگر نئی تعمیر کرنی ہے تو تو جس طرح کے نیچر نیچریت, نیچریت, نیچریت, نیچریت, نیچریت جس بابا جی, جس جی, جی, جی, جی, جی, جی کے سر پر, پر تھی, پر تھی اگر, اگر اس بابا اس جی کا آخری پتھر نہ نکالا جاتا جی تو نیچریت کے خلاف بولنا ہمارا خام قرار پاتا بے مقصد اور بے فائدہ ہو جاتا بے نتیجہ ہو جاتا اسی طرح بھائی ان کے خلاف ہم کلام کریں اور پیچھے ابا جی قبلہ جو ہے وہ بیٹھے رہ جنہیں ساری شیطانی شیتانی مڑ رکھے ساری ساری کی اسی واسطے میں حیران ہونا قسم خدا دی جنا جنہیں ابن تہمیت ابن کئیمن من کے جنہوں جنہوں نے ان کو تسلیم کر کے امام وہ کا مقابلہ کرنا چاہا وہ جگہ جگہ پر زلیل رسوا ہو کر ختم ہو کے خلاف بولنے والے بھاپیوں کے خلاف بولنے والے نے کہا اس نے کہا وہ تو شیخ ہے تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا وہ شیخ کرتے ہیں اب وہ منہ دیکھتے رہے گئے بھی اس وجہ سے میں ان ہمبلوں سے کہتا ہوں جو اس کو امام مانتے رہے کہ تم نے اپنا کباڑا اپنے ہاتھوں سے کیا اور یہ قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اس خبیز کے وجود کے بعد ہمبلیت کی تاریخ اسی طرح رہی ہمبلیت کی تاریخ کو اس نے خراب کر دیا ہمبلی فقہ کو اس نے تباہ کر دیا اسی وجہ سے سن لو میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں پورے وسو اور پوری ایمان سے پوری حکمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ابن تعمیہ کے وجود میں آنے کے بعد ہم بلی کو ابن تعمیہ کی باتوں نے خراب کر دیا وہ قابل اعتماد میں لہذا آنکھیں, آنکھیں بند کر کے اس کو فقہ ہمبلی کہنا غلط ہے جب فقہ ہمبلی کے اندر بات کوئی لکھی ہو اور ہمارے اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہو یا محابیت کے حق میں ہو تو سمجھ لینا یہ ملاوٹ کس کی ہے تام مل لین سمجھ نہیں آ رہی خیر اس تاریخ کو میں مزید پیچھے بھی ذرا لے جا سکتا ہوں جی لیکن اتنا کافی جی. ہے میری بات کو سمجھنا, باری باری بات کو سمجھنا. हم س... हم ہم اس فکے ہمبلی کو مانتے ہیں جو سیدنا امام احمد بن حنبل سے منقول ہو سیکا طریقے سے مضبوط طریقے سے امام کی روایت ہم آگے کسی کے استعمال کو نہیں مانیں گے اگر کوئی کہے ان کی بات سے یہ نکلتی ہے ہم کہیں گے ہم خود بھی نکال سکتے ہیں ہمیں نکال نکول کرنا دکھا سمجھ نہیں آئی اگر ہوگی تو ہم خود نکال لیں اسی وجہ سے ہمارے تمام اصول کی لکھ رہے ہیں علماؤ لازم المذہب لہسب مذہب وہ تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ لازم مذہب مذہب نہیں ہوتا ہاں اور پھر لازم بھی نہ ہو ایک فدو شخص کا وہم ہو خیال ہو اس کو امام کا مذہب قرار دینا یہ کیسا ظلم عظیم ہے اور سمجھ نہیں آئی یار خیر یہ لگ رہا ہے اتفاق اتفق نبی so, قبر نبی کو ہاتھ مت لگایا توجہ بھائی اس پر اماموں کا کیا کہہ رہا ہے اتفاق سمجھ نہیں آئی اگر یہ کہتا کہ امام احمد کے علاوہ دوسرے دوسروں کا اتفاق ہے تو میں مان لیتا <imans> امام احمد کا اتفاق کہاں ہے وہ تو صاف لکھ رہے ہیں تو کیسی اور سنوے ہمیشہ برائی آن آن وہی آن ہوتی ہے المنکر کر مجمال ہے چاروں امام جس کو کہیں گے یہ برائی ہے ناجائز ہے وہ برائی ہوگی اگر اختلاف ہو گیا تو برائی نہیں کہہ سکتا سمجھ لیا سکتا ہوں ہر فقہ کے فقہ امبلی ہو مالکیو حنفیو المنکر ہو ہنفی ہو ہے بتی وہی ہوتی ہے برائی وہی کرار پائے گی جو اجماعی اتفاقی ہو تمام اماموں کے نزدیک ہو اگر اختلاف پایا جائے گا تو اگتے جو کر رہا ہے پھر اس کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے وہ کس کا مقلد ہے اگر وہ کسی امام کا مقلد بنتا ہے توجہ ذرا مقلد بنتا ہے اور اس امام کے نزدیک وہ کام برائی ہے نجائز تو اس کو یوں کہیں گے تیرے امام کی فقہ میں نجائز پھر اگر وہ کہہ دیتا ہے میں فلا امام کی فقہ پر عمل کر رہا ہوں تو ہم پھر بھی پھر یہ پیچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا پیتا کی ہے سارے امام پر حق ہے وہ باتیں میں تمام کو کہا کہ نچوڑ ارک نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں چیلنج کے ساتھ اچھا اچھا اچھا اب بات کو سمجھ لو یہ سنا دی یہ بات تو سنا دی سنو اے ایک اسی فقہ حنبلی کے امام سے عجیب بات سناتا ہوں فقہ حنبلی کے مسلم امام ہے قاضی توجہ قاضی ابو الحسین بغدادی توجہ ہے قاضی ابو الحسین کے حوالے سے المفلے کتاب مزدی سے دکھاتا مزدی ہوں المفتے اپنا کتاب الفروق کے حوالے سے کتاب اور مرو عجیب بات اس میں لکھی ہے ان کے نزدیک تو میرے خیال میں سوائے شرک کے اکبر کے اور نہ ہوگا سنو یہ جلد میرے ہاتھ میں اٹھائی تھی کون سی تین اب آگے چلتے ہیں یہ جلد نمبر ہے کتاب الفروق اس کے اندر توجہ میاں آن... قاضی ابو, آبو الحسین کہتا ہوں قاضی ابو یعلا قاضی ابو یعلا بغدادی پانچویں صدی کے کے یعنی ہمبلیوں کے کتاب الفروع جلد چھٹی کتنا جلد صفحہ نمبر انتیس کتنا حائی حائی حائی حائی حائی اب تل کابل مل اب ہی علیہ السلام وا قبر ہی وجہ ہی حیا ووجوه وجو ہی حب و ان ادا مل وَُق مضاقفت ل غذا بمضف الص وَق مضاقافت مضفت ل غذا بمذاغفة الصاب على أننا لا ن على من غغلم على أن نمنع منَّ غ المحذور المحظور وَلا يُف إذك قذا قال جو ہے کہتا ہےضی ابویا کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کو دیکھنا یا اس میں رہنا آپ کی قبر شریف کو دیکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجات ظاہری میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا اور صالحین اللہ کے نیک بندوں کے چہروں کو دیکھنا وہ کہتے ہیں یہ کوئی کراہت اس میں نہیں کہہ سکتا کیوں یہ کہہ, کیوں یہ کہہ کیوں کہ دیکھنے سے, دیکھنے, سے دیکھنے سے زیادہ دیکھنے سے زیادہ دیکھنے سے زیادہ دیکھنے کو یا دیکھنے کو, یا دیکھنے کو کوئی مکروہ نہیں کہہ سکتا وہ کہہ رہے ہیں یہ دلیل بنا کر طبیعت شیر, شیر ہو جائے گی, جائے گی, جائے گی, جائے گی دل بھر دل جائے, گا جائے گا تو بھر جانے, جانے سے جانے نفرت اندر کو ملال مل پیدا, پیدا, پیدا ہوگا تو یہ ملال, ملال, ملال وہ کہتے ہیں نہیں المال لے رسول اللہ کی قبر شریف رسول اللہ کا چہرہ انور اور اللہ کے نیک بندوں کے چہرے کو قاضی ابو یعلا ہم بلی کہتے ہیں دیکھنا مستحب ہے لہذا یہ بنا کر بات کہ یار دیکھنے سے دل بھر جائے گا تو کراہت ہے نہ دیکھو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مستحب ہے دیکھنا کیونکہ ان سے دل بھرتا ہی نہیں اچھا یہ ہے شرک اکبر کہ حضور کی قبر کو دیکھنا عبادت ہے کیونکہ مستحب جو ہوا بائیں سے ثواب اور جو کام بائیں سے ثواب ہو وہ عبادت ہوتا ہے لہذا ان کے نزدیک رسول اللہ کی قبر کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ابن دہمیاں شاگرد ابن مفلح مقد سی بلا واسطہ شاگرد کتاب الفرو دس جلدوں میں نا چیز کے پاس ہے چھٹی جلد کے حوالے سے بول رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہے یہ آگے لکھ رہے ہیں ابن مفلے بفی بادی نظروں بعض باتوں میں نظر ہے لیکن نظر ہو یا نہ ہو ہم اس کے درپا نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں قاضی ابو یعلا نے کہا کیا ہے مشرف کہو کیوں کہ قبر انور کو دیکھنا بطاؤ. بطاؤ. عبادت رہا ہے اب میں پوچھتا ہوں ان لائنوں سے بتاؤ عبادت خدا, خدا کی خدا کہہ خدا رہا ہے یا رسول, رسول اللہ کی اب بولتے لانتی تو شرم کرو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کسی کام کو اگر کہنا ہے تو امام کی اتباع میں کراہت تک رکھو وہ لانتی مشرق کہہ کر واجب القتل ابو جال سے بڑے کافر کہنے کافر یہ الفاظ تو لانت ہے تم پر تم پر لانت ہے یہ تمہارے ابن تیمیہ کی لانت ہے دھڑت ہے اس گھڑت کو شریعت نہ بناؤ وہ کتے کچھ تو شرم تم نے اسی اسی اسی اسی کردہ گناہ اور جرم اور شرک میں لوگوں لاکھوں کو قتل پو کر ڈالا مد کافرو شرم کرو oh, شرم شرم شرم کرو ظلم خویسرا کی نسل شرم کرو زبیا کی نسل شرم شرم oh, شرم کرو پر کیا شرم چرو تمہارے بڑوں میں نہیں تھی تم میں کہاں ہوگا یہ بچارے آگے سے منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے جب مولا شرم ونڈن لگا سی اسی ہی ابھی اسی تو چھٹی گئے سمجھ نہیں لگی یہ ابد الف بھر کے مناظر ہوں گے جنہوں گیلی نہ آئے انفی فکی نہ آ یا کوئی ڈاکٹر فلاں فلاں تے ڈاکٹر اشرف تے ڈاکٹر فلاں ہے حضور ادور پاک سرکار یہ جڑا فکر کا فائد اپنی سنو میرے بھائی توجہ ہے نا باتیں ہے تو بہت اچھا بات کو سمجھنا اس نے کہا ابن تیمیہ یعنی ابن تیمیہ نے کہا اتفاق ہے امام کہ یہ بلکہ عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں بتاؤں میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ فقہ کے کو اس نے خراب کیا فقہ کے کے فقہا کو اس نے خراب کیا یہ کتاب میں نکال رہا ہوں ذرا اس کا تماشا میں دکھاتا ہوں حیران رہ جا میرا دعوی میرا دل حضور دے جوڑے پاک کا سدکا دل کہیں دا رہا جو دل آخدار تو آخ ان کے تھمبلی فقہ کے بہت بڑے محدث اور امام ابن النجار جن کا پہلے حوالہ دے چکا ہوں دسویں سدی کا بندہ ہے کون سی سدی کا بلکہ نویں کو بھی پایا ہے اور دسویں کو بھی مغونا تو الی نا عقل والوں کی توجہ اب تماشا دیکھا دو سو دو سو اٹتالیس سفا جلد نمبر چار سفا نمبر ادھر دیکھ بھائی یہ اس میں یہ فقہ حمبلی کی کتاب ہے نا اس کا متن ہے منتحل ارادات اور شرح ہے معاونت ٹھیک ہے نا اب پہلے پہلے متن متن جو متن میں ہے قبری نبی اللہ پھر آگے یعنی آپ صلی اللہ وسلم کی یہ پتہ کیا ہے کس کتاب الحج ہے کہ جب حج سے فارغ ہو جائے بندہ تو پھر زیارت قبر نبی مستحب توجہ قبر صاحب تعالان حضور کے دو صحابی جو ساتھ میں ہیں ان کی قبر شبری کی کیوں آگے جس کو ابن تیمیہ یا موضوع من گھڑت کہہ کر جھوٹی روایات کہہ کر کہتا ہے بدات ہے حضور کی قبر کا ارادہ لے کر زیارت کے لیے جانا بداعت اور کہتا ہے کبیرا گنا ہے ایسے سمجھو چوری ڈکیتی کرنے جا رہا ہے یہ ابن کا ہے جیسے کہتا ہے چوری ڈکیتی کرنے زنا کے لیے جائے نہ بندہ ماسیت کا سفر ہے وہ تو اس کے لیے دکانا نہیں پڑ سکتا فلاں امام کے نزدیک ہمارے امام کے نزدیک امام شافر احملہ کے نزدیک اور ہنفیوں کے نزدیک دو گانا پڑ سکتا ہے وہ دگانہ ہی پڑے گا یعنی سفر اب وہ کہتا ہے اسی طرح ماسیت کا سفر ہے اگر قبر انور کی زیارت کی نیت سے جائے وہ کر اور وہ جو تمام لوگ اعمت چاروں فکا پیش کرتے ہیں قبری بفاتی فکا انیاتی جڑا میری قبر زیادت کرے گا وفات تو بعد گویا سمجھو میں میری زندگی زیادت کیتی سو اگلی روایت پیش کرتے ہیں منظارا قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی یہ فقا حمبلی والے ابن النجار اس اوپر والی بات کے قبر انور کی زیارت مستحب ہے اس کے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ حدیثیں مبارکہ یہ وہی حدیثیں توجہ توجہ یہ وہی حدیثیں ہیں جن کوئبن تم یا اور اس کا ٹبر کیا, کیا کہتا ہے موضوع من گھڑت چھوٹی اور کہتا ہے یہ بالکل ناجائز ہے بالکل ناجائز ہے قبر کی نیت سے نہیں جا سکتا مسجد کی نیت سے جا سکتا ہے توجہ پھر جب مسجد میں پہنچ جائے تو پھر جب پہنچ گیا ہے تو چلو ماری دا پھر کدھر بھی منہ کر کے ذرا سلام کر لو یہ اس کا مذہب ہے ہاں جی مجبوری سے آ ہے نا تو چلو آپ خیر میر ہے ادھر بھی سلام کر لے کوئی حرج نہیں یہ اس کا مذہب ہے کا اور اسی مذہب کی بنا پر اس کی تکفیر ہوگی اس زمانے کے تمام علماء بدر بن جمعہ جیسے سب نے اتفاق کیا اس نے نرسول اللہ کی تنخیص کی ہے گستاخ ہے گستاخی کی ہے اور یہ تکفیر نکل کرنے والا وہابیوں کا ایک پیشوا محمد بن اسماعیل امیر سنحانی ہے جس کی کتابیں مشہور وہابیوں کے پاس ہے وہ بھی ان کا ہم نواز ہے شرک شرک کے فتوے لگاتا ہے اس کی کتاب میرے پاس پڑی ہے ابھی میں لایا ہوں اس نے کہا ابن تیمیہ کی تکفیر اسی مسئلے پر ہوئی تھی اب سمجھنا ذرا یہ وہی حدیثیں پیش کر رہے ہیں جن کو وہ کہتا ہے جھوٹی ہیں یہ فقہ حملی والے سارے بلکہ اور سن محدث ابن قدامہ المگری والے ابن تیمیہ سے بھی پہلے بلکہ فقہ حملی کا سب سے موتبر اور مشہور زمانہ متن وہ <سؤال> ہے مختصر الخیراقین امام خیراقین کی مختصر کتاب ہے اس پر شروحات لکھی گئی ہمبلیوں کے امام زرکشی نے لکھی شافیوں کا زرکشی بھی ہے ہمبلیوں کے بھی ہیں ہمبلیوں کے زرکشی نے شرح لکھی وہ بھی میرے پاس پڑی ہے اور اس پر امام محدث سے اپنے نے اتنے قدامہ نے شرح لکھی وہ بھی میرے پاس پڑی ہے اب ذرا توجہ سے سمجھنا ان کے اندر بھی یہی حدیثیں اور فط حمبلی اور کا یہ مسئلہ, مسئلہ <سمار> متون میں چل رہا ہے کہ قبر انور کی زیارت مستحب ہے اور لکھتے کس طرح ہیں کہتے ہیں ارافرا کا ملن حج جب بندہ حج سے فارغ ہو جائے تو پھر لہو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر نبی قبر نبی کی زیارت اس کے لیے مستحب ہے جب حج سے فارغ ہو جائے توجہ ذرا بات کو سمجھنا اب وہ اتنے سارے میں قسمیہ کہتا ہوں تو یہ مسئلہ چھیڑ تو دیا ہے میں نے پھر اس پر بھی مجھے ب... اتنی نصوص متون سے یار متن جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ حامل مذہب ہوتا ہے ہمیشہ کسی امام کا مذہب ہوتا ہے تو وہ متن میں ہوتا ہے ہمارے امام شامی ہمارے امام شامی رحمہ اللہ فرحت محتار شریف میں لکھ رہے ہیں کہ فرمایا مشائف کے اقوال اور ہوتے ہیں اور متن جو ہے مشائف کے اقوال اور ہوتے ہیں اور متن جو ہوتا ہے اس میں صرف امام کا مذہب ہوتا ہے اگلے بعد والے مشائفوں کی باتیں اور ہیں امام کی مذہب کی بات امام کا مذہب وہی ہوگا جو متن کے اندر ہوتا ہے ہاں کس کے اندر ہوتا ہے ان کے, ان کے تمام متون ایک نہیں تمام متون میں میں دکھاؤں گا جتنے, جتنے میرے پاس ہیں ان میں تو ضرور دکھا سکتا ہوں کہ قبرے انور کی زیارت मैं मैं کیا ہے مستقب وہ کیا کہتا ہے ہرام حرام زنا کے برابر چوری ڈکیٹی کے برابر جیسے جنا اور چوری کے ارادے سے جائے معیت کا سفر, سفر, ہے سفر ہے رسول اللہ کی لازم قبر کے ارادے سے جائے قبر کی زیارت کے ارادے سے جائے تو وہ نوز بللہ معاشیت اور گناہ کا سفر ہے یہ ابن تیمیہ اور اس کی ذریت ہے کا نظریہ ہے جو اس وقت طوفان کھڑا کیا ہوا ہے دنیا میں نہیں انہوں نے لیکن سن لو میں فتح حمبلی کی بات کرتا ہوں ابر فیمیا کی ویکا کی بات نہیں کرتا لیکن سنو بھائی ادھر لطیفے کی بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں ادھر کیا لکھا ہوا ہے زیارت قبر نبی مستحب ہے قبر نبی کی زیارت کیا ہے مستحب ہے باعث سواب ہے عبادت ہے بلکہ یہ تو آگے چل کر میں دکھاؤں گا اگر کوئی امام مالک کی فکا دکھاؤں گا دوسرے اماموں کی فکا دکھاؤں گا اگر کوئی منت مانتا ہے رسول اللہ کی قبر انور کی زیارت کی تو منت لازم ہو ہے اس کے چھوٹ اور بکوا سے سسور کے پتہ نہیں کیا شیتان کی شیتانیہ میں کیا کیا ظاہر کیا اب دیکھ درا اس نے کتنا خراب کیا اس فکا کو فقہ ہمبلی کو اب جو جن باتوں کو وہ کہہ رہا ہے من گھڑت ہے حدیثیں وہ فقہ ہمبلی میں جگہ جگہ موجود بولو اور عجیب بات ہے کہ وہ استدلال یعنی دعوے پر فلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور پھر آگے چلو آگے چلو آگے چلو میرے بھائی اور ساری باتیں کہاں کہاں ہاں کیا کیا سنا لیکن جو مزے کی بات ہے وہ آپ کے ہجرا شریف کو ہاتھ لگانا یہ منتحل ارادات کے متن میں ہے کیونکہ آپ کی قبر انور ہجرا شریف میں ہے نا ابا آشا کے ہجرا میں ہے نا تو اس حجرے کو ہاتھ لگانا مکرو ہے اس میں لکھا متن میں لکھا ہے انہوں نے میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ لاباشا کا لفظ اس کو شامل ہو سکتا ہے کراہت تنظیم ہو سکتی ہے سمجھ نہیں آ رہی اور وہ کراہت کے وجہ بھی علماء نے پھر لکھی ہے یہ نہیں کہ شرک ہے شرک ہوتا تو پھر کراہت پھر تو ہلمت ہوتی شرک کے لیے مکرو کے لفظ نہیں بول سکتے شرک کبھی ہے اگر اعتقادی نہ ہو دی اگر اعتقادی ہے تو پھر تو اکبر القبائر ہے تمام کبیرہ گنا کے سے بڑا گنا ہے شرک عملی ریا سما دکھلاوا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے فرمایا یہ کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے لیے کراہت کا لفظ نہیں بول تو کراہت کا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف کراہت تنظیم پر معمول ہے اب سمجھنا فقہ حملی کو خراب اس نے کر دیا خرابی رہا کال قال تقی الدین آ گیا نا وہی ابن تیمیہ سے تو اتفاق تھا ابن تیمیہ سے یہ اعتقاد تھا اور فقہ فتحمبلی سے اتفاق تفاق تفاق تھا تو پھنس گئے دوراہے میں آگر بن گئے حضرات یہ شیوخ اب کیا بن گئی ہے دیکھ لو شیخ شکی الدین پہلے جھوٹ ہو گیا کوئی جھوٹ ثابت کر چکا ہوں توجہ ذرا انہو لاجو کب خیر اس کو پورسا نہ بلا یہ تمسا ہو گئی ہاتھ مت لگا ان یہ آگے ابن تیمیہ کی عبارت نقل کر رہے ہیں ابن النجار کہتے ہیں کیونکہ یہ بات شرک سے ہے یعنی شرک ہاتھ لگانا کیا ہے شرک یہ بکواس کس کی ہے ابن تیمیہ کی امام احمد بن حمبل کے فرمان پہلے سنا چکا ہوں کے پہلے باتیں سنا چکا ہوں سید امبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی کیا بات کروں وہ تو عام قبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مستحب والی روایت بھی ہے اور شیخ ابوال حسین نے تمام میں اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن دیکھو اب اب میں ابن النجار سے پوچھتا ہوں حضرت گستاخی معاف ابن تیمیہ کے اطقاد نے جناب کو کہاں پہنچا دیا اگر یہ بات شرک ہے تو متن میں یوکراہو کیوں ہے سمجھ نہیں آزور د جوڑے پاک ددکا اگر کتاب تے گفتگو دا حق نہ ادا کرنا تو پھر آتی یہ ابن لچار بیٹھے ہوتے کہتے چشتی سہو تو, تو, تو, تو, تو بھول, بھول گئے غفل زہل تو ظہول ہو گیا غفلت ہو گئی چھوڑ دے دیا میں بدل دیتا ہوں ایمان سے میں ان کی قبر پر جا کر کہوں اور اللہ تبارک و تعالی یہ بات تم کو سنا دے تو وہ قبر میں کہہ رہے ہوں گے یار واقعی ہو گئی ہے غلطی ہوں بس ہو چکی ہے چھڈ بھی دے پر حضرت چھا کی چڑھا جا بزرگ سیوں نہیں چڑیا پٹھا بھا گیا خیر جی اور یہ میرے امام احمد کی کرامت ہے کیا چی ان نے میرے مذہب کو خراب کر دیا ہے پٹ رگڑے میرے میری نو نکے ہمبلی کو فکے ج ہر کسی کا دل نہ مانے پیسے واپس بڑے دیتی بھائی تھی میں اتنے لکھے آیا چیز نے عربی میں ہاشیا چڑھایا اس پر جتنا سمجھ آیا کل تو یہ رک تو ہول المسن پہ بشوکر اتنا اشارہ کافی ہے پڑھنے والے کے لیے میں نے لکھ دیا کہ ابن تیمیہ شرک کہہ رہا اس شرک والی بات کو رد کر رہی ہے مصنف یعنی متن والے کی گل یقرا ہو وہ کہہ رہے ہیں یکرہ ہو مکرو ہے یہ کہتا ہے اب پتا کیا ہے اگر یہ شرک ہوتا تو کیا لکھتے متن والے کہتے یہ حرام ہو حروم ہے اور بل ساتھ یہ بھی لکھتے حرام شدید الحرام خالی حرام نہیں شدید حرام وہ بولو لیکن سن میں ہوں ذرا گستاخی کریں میں مستفا کریم صلی اللہ توجہ ادھر دیکھ یار پتہ نہیں کتنے بیٹھے رہے افسوس ہے کاش تم اس خبیص کے ہاتھ نہ چڑھتے میں ان کی سے بات کرتا ہوں یہ جو یق لکھا ہوا ہے توجہ ہے یہ وہاں بھی مان رہا ہے اور ڈاکٹر کی سنا دی مصنف ابن ابھی شاہبا سے حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے ممبر کو ہاتھ لگا لگا کر چومتے تھے یا نہیں بولو چھوڑ دو اب سنو اگر یہ لکھ رہے ہیں تمسو بل خجرا بل ان سے پوچھو تو صحیح یہ تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کو ہاتھ لگا لگا کر جو چومتے تھے کیوں چومتے تھے ذرا بتاؤ تو صحیح اس وجہ اس سے کہ وہ لکڑی بجد ہے اور آه ممبر ہے یا اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کا ہے ذرا بتا تو صحیح اس پر سرکار بیٹھتے تھے حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اسی وجہ سے چومتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی یہ اسی باپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اللہ حضرت عمر, عمر کے بیٹے ہیں یہ وہی باپ ہے جو حجر اسمد کو چومتا ہے جو جنت سے اترا ہوا ہے تو شیخ کہہ کر چومتے ہیں اے حضر اسمد میں سمجھتا ہوں تو نفع نقصان نہیں دے سکتا نہیں دیتا میں تو صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو چومتے دیکھا مطلب کیا مطلب کہ ان کی نسبت ہوئی ہے میں نسبت کو چومتا ہوں ہم نسبت والے بندے سمجھ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور خیر یہ بات آگے لمبی ہے پھر حضرت سیدنا مولا علی کھڑے تھے انہوں نے کہا عمر یہ نہ کہو کہ یہ نفع نقصان نہیں دیتا یہ دے گا انہوں نے کہا کیوں فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے انسانوں کے اعمال جو جو اس کو چومنے وہ لوگ ہیں نا ان کے امال کا کاغذ جو چومتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے اعمال کی پرچی اس میں رکھی ہو قیامت کے روز یہ پیش کرے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے تو فرمایا اتنا بڑا نفع دے گا اور نقصان دے گا تو یہ مسترک حاکم میں ہے کس میں ہے المسدر قلح حاکم کی کتاب ہے خیر اس کے علاوہ اور بھی بلکہ یہ ابن تیمیہ بھی اپنے مجموع فتح میں لکھ رہا ہے یہ بات اگلی خیر بات کو سمجھو آپ باپ اور بیٹا جب آدھ لگاتا ہے تو کس نسبت سے لگاتا ہوگا ایک نہیں کسی وہ صاحب یہی کام کرتے ہیں مصنف ابن ابھی شیبا سے پیش کر چکا ہوں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ, یہ, یہ حجرہ جس میں قبر انور ہے اس حجر شریف کو کتنے مرتبہ سرکار کا جسم شریف لگا ہوگا یہاں رہتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں یہاں سوتے ہیں یہاں اٹھتے ہیں یہاں وہاں جاتی ہے اما ایشا کا گرے واہ یہاں ہی اسی بستر مبارک پر زیادہ وہ اترتی تھی اور کسی بی بی کے بستر میں نواز نہیں دی دی اب سرکار کا جسم اثر ہاتھ مبارک بار بار کتنے مرتبہ لگے ہوں گے اگر ممبر ہاتھ رسول اللہ کے لگ جائیں جسم مبارک لگ جائے صحابہ کے لیے مسبرت بن جائے اور ہاتھ لگانا مکرو نہ ہو بلکہ الٹا عبادت ہو اور میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے اگر مکروہ لکھنا, لکھنا تھا تو قبر کو لکھنا تھا یہ حسین کی دیواروں کو اس کو کہتے ہیں ترجیح بلا مرج یہ ناجائز ہے اکلن ہے بتاؤ کیا وجہ ہے ممبر کو ترجیح دی جا رہی ہے اس کو صحابہ چومے اس میں نہ شرک ہے نہ کراہت ہے حضور کے حجر مبارک کی دیواروں کو ہاتھ نہ خیر پھر بھی فکر ہم کی اس بات کو لکھنے والے متاثرین ہے امام سے اگر انعام احمد امبل سے ہو تو دوسری روایت بھی موجود ہے مستحب ہونے کی سمجھ نہیں آ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ترجیح اس روایت کو دیں گے مستحب کی یا جواز کی سمجھ نہیں آ رہی نہیں اگر متاخرین کیا ہے تو متاخرین کا یہ استمبا ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ فقہ عمبلی قرار نہیں دیتے رہا مسئلہ شرک کہنے کا یہ تو فقہ عملی ہے ہی نہیں یہ صرف تیم بھی فکا ہے اور کتے وہاں بھی ہنفی فکا تو حرام ہے اور تیم بھی فکا تیموی فکا کو ماننا ضروری ہے ہنفی فقہ کو ماننا کیونکہ مطلب بھی سمجھ نہیں لگی کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلے ہوئے بات کا مزہ نہیں آیا یا اور سنوئے افسوس ہے افسوس افسوسنوں ہے الفنون کتاب ہے سات سو جلدوں میں محدث ابن عقیل کی وہ بھی ہم اس میں لکھا ہوا اس کے حوالے سے معاونت میں لکھا ہوا ہے الشیخ ابو عمران المدینہ شیخ ابو عمران حمبلی مدینہ میں آئے فرا اب فار ابن الواعظ جوہری یعو مسجد نبوی شریف میں انہوں نے دیکھا کہ ابن جوہری بائز مصری باز کر رہے تھے مسجد فالا فَعَلَا تو ان کی آواز اونچی ہوگی باز کر رہے تھے تو ان کی آواز کیا ہو گئی اونچی ہو گئی فا ہل ہی شیخ ابو عمران شیخ ابو عمران نے چیخ آواز لا النَّبِي نبی کی آواز سے اونچی آواز مت اللہ بادموتے ہی کہا شیخ ابو عمران نے فرمایا ابن الجوہری وائز مصری کو مسجد نبوی شریف میں کہ قرآن فرماتا ہے لاترف اسمات اپوتی نبی نبی کی آواز پر اپنی آواز بہت اونچی کرو تو نبی پاک کا احترام اور تعظیم حضور کی موت کے بعد اسی طرح ہے جس طرح ہی زندگی میں تھی کمالا ترفول اسواد حضرت ہی ہیا ولا میورائے ہجرتے ہی فکداب دموتے ہی ان دل فضا بجو ہری وہ فضا نے کلام عمران آپ فرماتے فرمایا جس طرح آوازیں حضور کی زندگی ظاہری میں آپ کے سامنے اونچی کرنا حرام تھا اور گھر کے پیچھے سے آواز لگانا حضور کے گھر کے پیچھے سے آواز لگانا حرام تھا موتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی یہی حکم ہے اور میں پوچھتا ہوں اگر وہ پتھر ہیں سنتے نہیں بولتے وہاں نہیں ہیں تو یہ حکم تو مذاق ہے اب کیسے کہیں گے بارگاہ وہ تو جو بارگاہ والا نہیں تو بارگاہ کیسی بولو تو صحیح حیدربی حیدر حیدر ویس اگر ایک بندہ کسی گھر میں جاتا ہے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہ آواز اونچی کرے شور ڈالے جو مرضی کرے کوئی کہیں گے یار تم ان بندوں کے سامنے وہ آواز اونچی کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کوئی ہے کوئی ہے پھر کہو گے اور ہو بھی کیسا سمجھو اگر وہاں پر پتھر پڑے اینٹے پڑ تم کہو گے یار آواز اونچی نہ کر یار یار یار پتھروں کی بیعت بھی ہو رہی ہے آواز ان سے اونچی ہو رہی ہے اگلے کہیں گے خیر تھوڑا یار ادھر تو پتھر کہتا ہے ادھر کہتا ہے اونچی آواز ان سے نہ کر وہ بولتے ہیں بولو مرو یہ مذاق ہوگا یہ بے وقوفی ہوگی یا نہیں یہ جہالت اور حمات ہوگی یا نہیں تو یہ امام لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اونچی آواز نہ کر اس کا مطلب ہے سرکار ادھر زندہ ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں اور باہر شور ہو تو حضور کو اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح کین حیات ظاہری میں پہنچتی تھی سنوئے توجہ ہے میں ہی کنہ فرمایا ہے کہ امام ابو عمران نے فرمایا او حجرے سے پیچھوں دی آواز حجرے کے پیچھے سے آواز لگانا جس طرح ناجائز تھا دا جتوں وڈیرا ہو جائے اپنے اب دلوا زلخ ہوا تمیم قبیلے اسی تمیم قبیلے کے لوگ آئے چند وہ فدو اٹولا بے اکلان دا سی آن کے آبال لگائی سرکار دے حجرے پشو کھلو کے یا محمد میرے لب واہ دولہ شریک مولا گوارا نہیں کیتا بے اکلا نو اکل سکھان واسطے رب بولیا فرماد اکثر محبوبہ جو تمہارے حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر تمہیں آوازیں لگاتے ہیں یہ بہتے بے عقل ہیں کتاب کتابوں میں میں دکھا سکتا ہوں وہ تمیم قبیلے کے تھے ابن عبد الوہاب کا قبیلہ بھی وہی تھا ذل خویسرہ کا بھی وہی تھا ابن عبد الوہاب کا وہی تھا وہ تمیم قبیلے کے تھے معلوم ہوا جدی گل نہیں یہ چروکڑی گل بچارے ویلے نے بولو مرو مطلب یہ عقل سے خالی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث نہیں خود خلاص المرام کے اندر شیخ زینی تہلان مکی شافعی رحم اللہ نے یہی بات لکھی انہوں نے کہا وہ لوگ تفسیروں اٹھا کر دیکھو تفسیروں میں ہے وہ تمیم قبیلے کے کس کبیلے دے تھے ہاں جی آخر پیچھوں اصلیت مڑ کچھ نہیں سرکار کی کریے جناب دس کھوپر شریف جی اونی اکلی نہیں جی دیج لو تو اس لے تب سمجھ نہیں سی آیا کی سمجھ نہیں لگی اور سوڑے اب میں اس بات سے تو ثابت کر چکا ہوں کہ توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی طرح سمجھنا اور سمجھنا کچھ نہیں سن رہا ہے کچھ نہیں دے رہا ہے فلانا یہ نہ یہ علان یا تیمیہ کے اوپر ہو سکتی ہے یا اس کے ماننے والے یہ چیلے چمچے وہاں پر ہو سکتی ہے یہ ان کی بکواسیں ہو سکتی ہیں یہ ایمان سے تمام آئمہ کا اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و خالی وہاں زندہ بھی نہیں آپ کا وہ گھر مبارک رو دم میں ریادل جنر جنت کا باغ ہے جنت میں زندگی ہے بہت نہیں آپ تمام امت کیا کائنات تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانا اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور تمام اسی وجہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ حضور ہین حیات ظاہری میں جس طرح آواز اونچی نہیں کر سکتے تھے اب بھی ادھر آواز اونچی بولو سن لے اب میں مینو نہیں پتا مین سارا جو حضور دے ادور پاک سارا ذہن ترتیب حضور سید عالم صلی اللہ وسلم وہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں آزانے ہوتی ہیں وہاں سارا کچھ ہوتا ہے ہاں کیا سمجھتے ہو چھوٹی کتاب نہیں کھول رہا سونا میں سونا میں ادھر دیکھ لو یہ امام بخاری کے ہم زمان ہیں ایک سو اکاسی ہجری بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم بسرے ہیں امام احمد بن حنبل کے ہم اصرے ہیں ایک سو اکاسی میں پیدائش ہے اور دو سو پچپن میں وفات ہے سونا تارمی حدیث کی مستند نت بخاری کی طرح کتابوں میں اس کے اندر توجہ ہے مرو ہائے سات ستونجا ہے ہے <lightweight> <pues> <Michael> روایت سنو اور دل ٹھنڈا کرو کیونکہ سننی اور سننی کا دل سرکار کی عظمت تو شان کی بات ہے تو سننی کی پہچان ہے اس کا دل باغ بہار ہو توجہ باب ما اکرم اللہ تعالی بعد ہوتا اللہ علیہ وسلم سونا نے دارمی شریف کے اندر حدیث کی صحیح مستند کتاب کے اندر باب ہے کس چیز کا ان باتوں کا اللہ تعالی نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد عزتیں بخشیں کرامتیں بخشیں عزتیں بخشیں سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اخبار انا مروان بن محمد ان سعید ابن عبد العزیز کال الما کان دو واسطوں سے بات ہے کتنا پکی ہے کا قال لما كان ايام الحرث لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاه الا بهمهمات يسمعها من قبر النبي صلى اللہ عليه وسلم فرماتے, فرماتے ہیں وہ زمانہ جس زمانے, زمانے کو زمانہ ہرا کہتے ہیں یزید کا دور تھا یزید نے مسجد نبوی شریف اور مدینے کے لوگوں پر جب چڑھائی کرائی چڑھائی کرائی تو اس نے قتل عام کروا دیا ہرا کا میدان ہرا پتھریلی جگہ کو کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی جگہ کو مدینے کے ساتھ وہ پتھریلی سیاہ سیاہ پتھروں والی جگہ تھی وہاں پر اس نے قتل عام کروا دیا اس کی وجہ سے اس قتل عام اور دہشت کی وجہ سے تین دن مسجد نبوی شریف کے اندر نہ آزان دی گئی نہ تکبیر پڑھی گئی کوئی ادھر بندہ نیا آتا تھا ازان اور تکبیر پڑھنے والا اس خبیص مردود پلید یزید نے یہ کام کر رکھا تھا اب ذرا سمجھنا جس کو یہ ماما کہتے ہیں اپنا اور کہتے ہیں رحمت اللہ رحمت اللہ اس کی بات ہے ہاں جی یزید قتل حسین کے اندر راضی ہوا یا نہیں بتاؤ خبیرو یہ کام کیوں اس نے کیا ہے. اس پر کیوں راضی ہوا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اس نے اجارا, برباد کیا مسجد نبی شریف کو اجاڑا اور برباد کیا اس پر جال نے. رکھنا اب مسیب. مسیب بہت بڑے تابے ہیں سینکڑوں صحابہ کی تجارت کرنے والے تھے آپ مسجد شریف سے نہ نکلے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر وہاں رکھتے تھے پاگل بنا کر رکھتے تھے کہ ادھر ہی رہ جاؤں چاہے کی حالت میں رہ جاؤں میں نبی پاک کی مسجد اور حضور کے روزے سے کہیں دور تو نہ چلا جاؤں اسی حال میں رہتے ہیں مسجد کو نہیں چھوڑتے روزے انور کو نہیں چھوڑتے اب وقت نماز کا پتا کیسے چلتا تھا حضرت سعید فرماتے ہیں انور سے آواز آتی تھی آواز گنگنا سے لگتا تھا جیسے اندر اذان بھی ہو رہی ہے اور تکبیر بھی ہو رہی ہے میں رسول اللہ کی کپرے انور سے اذان اور تکبیر کی آواز سن کر نماز پانچ وقت ہی پڑھ لیتا تھا لاکھ لانا اور اسی سونا نے دارمی سنوے اسی سونا نے دارمی شریف سنا ہے صحیح سندوں کے ساتھ یہ دونوں روایت پہلے کیا ہے ادھر دیکھ <تت> <حدث> حدثنا ابو النعمان <مزرق> حدثنا سعید بن زید حدثنا تھنا بن مالک النکری توجہ ہے صدوق صدوق تقریب میں ہے صدوق بہت سچا بندہ ہے یہ روایتی نوکری حدثنا ابو الجوزہ اوس بن عبد اللہ اوس بن عبد اللہ المدینہ کالا کا اہل مدینہ پر بہت شدید کہتا گیا شکو علا عائشہ تا اما عائشہ کے پاس انہوں نے شکایت کی مدینے والوں نے حضرت اما جی کے بہت کہا تھا شدید مر تڑپ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر نبی کو دیکھو فجالو من ہو سمائے فجالو من ہو سمائے یہ ہجرا شریف چھت والا ہے تم ایسا کرو قبرے انور کے برابر میں چھت کو سراغ کر دو चुरा اور دور ہو جاؤ دیکھو بارہ شاتی ہے کہ نہیں کلائے ادور کی کبرے انور اور آسمان کے درمیان نرحے نرحے بس بس بس بس بس بس اب بارش, بارش آتی کالا ہم تارا بارشاقیر مال وسل کے لیے آتی بھیا کر کے ہٹے آنے بارش مرو ہتہ نہ بتلو نلو ورسا میں ن تل ایلو یا ساموں نہ تل ای بلو ہتھا تفت مین شہمی ن شہ میں پسوں میں یا آمل فتک بزرگ فرماندے نے اس وقت والے فرماندے نے ہر پاس سبزہ اگتیا اونٹ موٹے ہو گئے چربی چڑھ گئی جانوروں پر اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الفتک کیا مطلب کہ جو چیر پھاڑ کے سختی کو جس سال میں نرمی لگائی گئی کیوں فت چم الفت بہت چیرا گیا آپ کی چھت شریف کو ابن ابن تیمیا پتا نہیں یہ بات اس کو کیسی برداشت ہوئی یہاں پر جو الفاظ وہ لکھ گیا ہے نا یعنی پوری رکاوٹ ڈالنے کی اس نے کوشش کی بس یہ ان سے ہو گیا بس ہو گیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے سنا جس طرح رسول اللہ تشریف فرمار اور کوئی بارش مانگنے اور کوئی کہے یار یہ چھت دور کر دے یہ رحمت और और اللہ عالمین اور آسمان میں کوئی فاصلہ نہ رہے اب دیکھنا اللہ کی طرف سے رحمت کیسے رحمت بھاگتی آئے گی رحمت اللہ عالم کی طرف یہ وہی بات ہے معلوم ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح رحمت بانٹتے ہیں اور قبر انور ابن تیمیہ کہتا ہے قبروں کی طرف جانا یہ کہتا ہے اماموں کا اتفاق کا شرک ہے قبروں کی طرف جا کر تو آ مانگنا حاجتیں لے کر جانا میں پوچھتا ہوں اما ایسا نہیں جانتی تھی لبانا اس طرح کی سمجھنگے لبانا کی کہ تمہیں لبانے اما پاک نہیں سمجھتی تھی وہ آئے ہیں اما پاک کے پاس دعا مانگنے کے لیے تو اما اما پاپ تو کتنا خفیس دیتا دلیری سے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وسیلہ بنانا وفات کے بعد تو یہ تو ثابت ہی نہیں وہ ڈوب مرے اتری دیا آؤ سینہ زورا آؤ چورا آؤ بدماش مولوی بدماشی یہ سونا نے دارمی سڈے ہاتھ چے تینوں نہیں دھی کمینشال کے بعد سابت ہی نہیں تین قبر مامے تھا تین من خود یا پھر جو سمجھتے نہیں تو تیری شرارتوں ہم سمجھ گئے ادو جوڑے پاک کا سدکا تنتظار پیاس ہے میرا انتظار کر رہا تھا کہ لتر لوگ آن کے وہ مارے گا کہ یاد رکھا گا میں میںزار پیاس ہے بڑا محتسلام نوج کھلے پڑے ہیں تیری ماں بولتی نہ بند کرا دے پھر آ ایمان سے بتاؤ سات صاحب جگہ جگہ یہ بکواس کرتا ہے کہ نہیں صحابہ سے ثابت ہی نہیں مجمون فتابہ دیکھ صحابہ سے سابت نہیں ہے اسلاف سے سابت ہی نہیں ہے کیا وہ قبروں کی طرف گئے ہوں انہوں نے کبروں کا نام وسیلہ بنایا ہو حضور کو صحابہ کے نام سے سابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے وسال کے بعد وسیلہ بنایا لکھ دی میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے یہ صحابی نہیں ہے یہ صابی خالی نہیں ہے سیدہ یہ صدیقہ ہے یہ رفیقئے حیات ہیں یہ وہ ہے جو بال صحابہ کی غلطیاں نکالتی تھی یہ مجھ تہدا ہے میرے سونے سرکار نے فرمایا ہے فرمایا دین کا تہائی حصہ اس سے لے لو اسی وجہ سے صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اماں کے پاس آ صدیقہ ہیں رفیقہ حیات ہیں وہ اترتی ان کے بسترے میں ان کو سمجھ اتنا ڈنڈی بالی مارتا چور سینا سو اتنا کمینگی یہ لانتی عرب کے کتے تیرے پیچھے ان تھے لانات پڑے ان پر تچالوں پر تجال کی حرامتی فسل دولتے کوئی سالے اٹھے میر بنا ہوا ہے کوئی عبداللہ باز بنا ہوا ہے کچھ حرام زادہ کیا بنا ہوا ہے یہ حرامیوں سے میں پوچھتا ہوں اتال کے بیٹے بتا وہ کہتا ہے کوئی صحابہ سے ثابت نہیں مثال کے بعد حضور کو وسیلہ بنایا ہو اب کتے وسیلا اتنے کی ہو وسیلا ہوا ایشا کول کے آئے نہیں اس لیے خالی تابے ہی نہیں صحابہ دا بھی دور سی اما کے پاس آتے ہیں صحابہ بھی ہیں تابے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اما جی کا ہاتھ پڑا کیا وہ نہیں جانتے تھے مسجد میں جائیں اور دعا چکر بولو اور وہ جانتے تھے حضرت سواد بن رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبی پاپ کی محفل کے نعت خان آج کے نادخانوں خانوں جیسے نہیں وہ ناد خان حق والے یہ شیطان ہے وہ ناد خان حق والے سبحان اللہ توجہ رکھنا ذرا جب بار ان کے اشار مبارک ہیں ان کے اشار مبارک اور صحابہ کے اشعار مبارک حوالے سناو ریلا سمجھ نہیں کتاب ال تم ہید ابن عبد رحمہ اللہ وقت. سیرت ابن شام سیرت ابن صاحب بے حقی شواب بے حقی آ... شلیمان شوابلیمان بھی بے حقی شابولیمان میں اور بے حقی تلائے حافظ ابن حجر کلانی رحم اللہ علی صحابہ میں اور حافظ ابن عبد البر علی صحاب میں اور سنتے چلے جائیے ذرا محد سبو نعائ محد سبو نوائم مار فت ال میں حافظ ابن حجر کلانی فرماتے ہیں سنت صحیح ہی ہے فتل باری بخاری کے اندر بھی یہ اشار لائے ہیں ایک آرا بھی بھاگ کہ آتا ہے خشک سالی پڑ گئی بار، بار، بار، عرب،, عرب کے ایک علاقے کے اندر آرا بھی بھاگ کراتا ہے یا رسول اللہ بارش نہیں ہے ہمارے علاقے میں تڑپ رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں جانور تڑف رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے دو آمیے اور شیر لے شیر بولتا ہے حضور کی بارگاہ میں شار بولتے شار ہیں, ہیں جن میں ایک شیر یہ سلانہ اللہ علیہ کا فرارونا ولہ صلا اللہ علیہ لیسا فرار الخلق اللہ ہم نے جب بھی تکلیف اور, اور تنگی اور مصیبت میں بھاگنا ہے تو تمہاری طرف ہی آنا ہے لے سل نالا لار سر کا فلارونا یہ نہیں ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے ہم اللہ کی طرف بھاگیں گے ہم جائیں گے نہیں لے سرنا لے کا فرارونا رسول اللہ ہماری دوڑ آپ تک فرار تو ہم نے جب بھی پیچھے کوئی آفت ہوگی مصیبت ہوگی ہم نے آپ کی طرف دوڑنا کیوں کیوں کیوں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اگر ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو حبیب یہ تیرے پاس آئے یہ نہیں فرماتا میرے پاس آئے بارگاہ رسالت کے دشمنوں پر لانا جب پیچھے کوئی مصیبت آئے گی تکلیف آئے گی دکھ آئے گا پریشانی آئے گی ہم نے تو آپ ہی کی طرف بھاگنا ہے کیوں ج لهم الرسول لوجد اگر ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر آئے تمہارے پاس ہے اگر وہاں بھی گئے <سلام> تو اس وقت کی بات ہے جب وہ حیات ظاہری میں تھے تو اس وقت <سلام> کہ اب اس وقت سے کہہ دے اے ظالم چلو اسی وقت تک ہی رہے اب اللہ کیا فرما رہا ہے جب ظلم کر بیٹھے تیرے پاس آئیں یہ کیوں نہیں فرماتا میرے پاس آئی وہ چشتی اللہ کے پاس کیسے ارے بھائی جیسے وہ ابھی کہتے ہیں مسجد اس سے بڑا گھر کابت اللہ مرو کابت اللہ اللہ کا گھر ہے یہ نہیں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا محبوب جب ظلم کر بیٹھے تو کابے بولو اسی وجہ سے وہ کو پرانے پاک پر وٹ چڑھتا ہے وٹ اور غصہ لگتا ہے کہ کئی کی باتیں راب سونا بھی نا کسی کسے لے رہا ہے انہوں نے گسا ہے پاسے بہ کے ایمان سے میرے حضرت صاحب شاہد عادل ہے آپ نے دو واقع سنایا آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں چوک میتلا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا ضلع خانے وال کی جماعت پڑی ہوئی تھی میں کیونکہ حضرت صاحب لگتے ہیں جٹ دیسی سے آدمی انہوں نے سمجھا یہ بےچارہ بے سمجھ تھا ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یہ بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ لال آیت نہ ہوتی نا پھر ہم ان سے پوچھتے تم کیسے شان بیان کرتے ہو دوسرا آپ نے فرمایا میرے ساتھ بحث ہو گئی مجفر اسٹیشن پر ڈرائیونڈ والوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب اصل بات تو اگر پوچھتے ہو نا بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ لال یہ آیت ہمیں مار رہی ہے بس کیا کریں میں آ چڑھ گیا بہت ہے اس لیے ہوتا ہے نا اللہ کو کیونکہ سمجھتے ہیں اپنے جیسا اس وجہ سے اور سدکے جاؤں امام احمد رضا پر اے آلہ حضرت تیری بصیرت سے سب کے میرے امام نے آل امنو وال میں لکھا ہے کہ ان لائنوں کے نزدیک شرک امور عامہ میں سے شرک امور عامہ میں سے, میں سے. خدا بھی شامل ہے شرک میں قربان جاؤں قربان جاؤں امام احمد رضا تیری بصیرت پر تو کب, کب تم نے یہ بات کی اور ہمارے حضرت نے کانوں سے سن لی اب دیکھ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں یہ نہیں فرما رہا کعبے کی طرف آؤ کعبے کی طرف آؤ گے میری طرف آنا شمار ہوگا اللہ یہ نہیں فرماتا نہیں سلبو الفو سمجھ مجرم بلایا میں میری جان ہے کیا نہ یہ خدا کو جانے نہ خدا کے حبیب کو جانے نہ اسلام کو جانے ان کو کسی مقام پر اللہ تعالی نے اس تاکید کے ساتھ بخشش کے لیے کلام نہیں کی وعدہ نہیں کیا جتنا یہاں فرماتا ہے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرے کو آ کے بخشش منگا تو پھر پکی گل نہیں میں قسم کھا کے آنا بخش گا جا کعبے میں مانگتا رہے بخشش بخش کے وعدے نہیں ہیں جتنا بارگاہ رسالت میں آ کر بخشش مانگنے سے بخشش کے میرے انداز میں میرے لب و لہجے میں میرے الفاظ کے ساتھ کوئی اس تقریر کو عربی کرنے والا ہوتا اور عرب میں پہنچا دیتا وا بھی عرب چھڈنے میں مجبور ہو جاتا عرب چھوڑنے پر مجبور ہو حضور در جوڑے پاک سرکار صدقہ کے بم وہ اثر نہیں کرتے جی ساری گل کر جندی سینہ سینہ چیر کے پہنچ جاندی اندر اتھا گہرائی جس کو کہ نہیں ہوئے ان سے پوچھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کا سبق کیوں دیا اللہ کا کیا ڈر نہیں ہے صحابی کیوں کہہ رہے ہیں حضور آ کیوں نہیں فرماتے یار کمال ہے تو میرے سامنے آ کر اتنا بڑی شرک کی بات کر رہا ہے اور سنو ان کتوں نے لکھا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا یہودی آ کر آپ کو خبردار کرتے تھے اگر میں حوالہ نے دکھاؤں میری ناک کاٹ دینا سنو, سنو, سنو, سنو, سنو, سنو, سنو, سنو ابن عبد الوہا کتے کی کتاب کشف کتاب التوحید تو بدنام زمانہ رسوا ہے زمانہ کتاب کتاب التوحید جس کا ترجمہ کیا جس کا خلاصہ سمجھو خلاصہ مال مالا فجا تقویت لیمان ہے اسماعیل دہلی دال چمگا دڑ بھا چمگا د انڈیا کا اس نے اس کی کتاب میں اس کی کتاب اس کتاب توحید میں لکھا ہے آپ کے سامنے لوگ آتے آؤ صحابہ کرام کہتے تھے جب بھی بات ہوتی نا سامنے کیا جہاں پر بھی آپ صحابہ آپس میں بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے جب کوئی جیسے تم کہتے ہو ماشاء اللہ صحابہ کی عادت تھی ماشاءاللہ ماشا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہتے تھے آپ خاموش تھے اب توجہ اب اب اب یہودی یہودی کہنے لگے یہودی نے کہا ایک صحابی سے یار تم بندے تو اچھے ہو لیکن اگر شرک نہ کرتے یہ تم تو خدا کا ہم سر اور برابر کر سکتے ہو رسول کو یہی صاحب ہی کوئی اعتراض نہیں کر رہے رسول اللہ نہیں کر رہا رب بھی نہیں کر رہا اب وہ اعتراض کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پہنچتی ہے آپ فرماتے ہیں میں بھی پہچانتا تھا یعنی کیا مطلب کہ میں بے خبر, خبر نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ ایسے کہتے ہیں مجھے پتہ ابن ماجہ شریف میں ابن ماجہ میں کون تو آرے پڑ میں پہچانتا سمجھ اب یہاں پر ہاشی آرائی کرتا ہے توحید والا اور وہاں بھی ابو ہوئے ان کے بڑے ہاشیا کرتا ہے کہ وہ اس نے آ کر حق بات کہی یہ شرک کرتے تھے واقعی لیکن یہ شرک ہوتا رہا کوئی کہتا ہے رسول حیا سے چپ رہا ہے کوئی کہتا ہے کوئی چپ رہا ہے اس نے آ پھر آگے کرتا ہے اس سے پتا چلا کہ حق کی بات کسی سے بھی آئے تو مان لینی پڑتی ہے یعنی حق کی بات اس نے کی ہے حضور کو کوئی پتا نہیں چلا لہٰذا حضور نے مان اب بتاؤ اگر یہ بات یہودیوں کے پاس پہنچے بلکہ پہنچ چکی ہے کسی وجہ سے وہ ان کو اپنا بنا چکے ہیں ان کے پاس ضرور پہنچی انہوں نے کہا ہاں کمال ہو گئے یہ تو رسول کو کہتے ہیں شرک پر چپ رہا اور یہودیوں نے جا کر اس کو خبردار کیا ان کے ان کے رسول کے صحابہ بھی ایسے کرتے تھے شرک اور خبردار کرنے والے یہودی تھے توجہ اور اسی طرح کا واقعہ خواب میں نظر آیا ایک صحابی یہودی کہہ رہا ہے توجہ, توجہ جب آپ کے سامنے, ا سامنے اگر اب آپ کیا فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں تم کہا کرو ما شاہ اللہ تما رسول جو اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے اچھا اب یہودی اور بہادی خوش ہو جائے دیکھا ہے اب شرک نہیں رہا کیوں پہلے واو تھی جس کا مانا ہے اور پھر ثمہ جس کا مانا ہے پھر اب تو شر ختم ہو یہاں میرے آلہ حضرت نے گرفت گرفت آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ظالم جو کام صحابہ کرتے تھے سب کام میں یہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے پہلے کہتے پہلے تھے تت تت اور رسول چاہے اس کا مطلب اللہ کے چاہنے سے ہوگا ہمارا کام اور رسول کے چاہنے سے ہوگا اگر یہ دونوں نہ چاہیں تو نہیں ہوگا پھر آپ نے فرمایا تو پھر مطلب یہ بن گیا کہ جو اللہ چاہے پھر رسول چاہے اب صحابہ اسی طرح کہتے رہے اس کا مطلب ہے جو بھی دنیا کا کام ہے وہ اللہ, اللہ کے چاہنے کے اور پھر اس کے بعد رسول, رسول کے چاہنے سے چاہنے بارد ہوتا بارد ہے اگر وہ نہ چاہیں پھر نہیں ہوگا توجہ نہیں برمائی میرے بھائی اللہ کی مشیت رسول اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوگی اب بات کو سمجھنا شرک نہ پہلے تھا محال, تلات محال, تلات نا تلات نا تلات محال تلات ہے محال ہے ناممکن ہے سید المبیا سید الموحدین، سید الموحدین، تمام کائنات کے توحید لن والوں کے سردار جنہوں نے نبیوں کو توحید بخشی، وہ شرک کرتے رہے یا ان کے سامنے شرک کی بات ہوتی رہے رسول کسی وجہ سے چپ رہے محال ہے محال ہے کتے بات یہ نہیں تھی اعلی حضرت ہمارے فرماتے ہیں ان وہابیوں سے کہو اگر کوئی بندہ یہ کہ یہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے اور رسول اللہ نے تو یہ کہیں گے شرک ہو گیا کیونکہ اور آ اور اگر کہہ دیا جائے یہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے پھر رسول اللہ نے تو پھر تو شرک نہیں ہوگا کیونکہ پھر آ گیا آلہ حضرت کے آگے تو یہ بالکل بندر کی طرح ہے ایمان سے ان کے وہ پتا نہیں کان کو پکڑ کر کرتے کیا اب کو تو کم پورا وہ لال بھی معلوم اگر یہ شرک ہے اور ضرور شرک ہے رسول اللہ نے آسمانوں سے مینوں کو پیدا کیا نہیں رات نے کیا لیکن اتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے واسطے سے کیا یہ نہیں ہے کہ خالق کے و سما حضور ہیں خود پہلے اللہ پھر بعد میں رکھنا بات سمجھنا جیسے یہ کہنے سے یہاں پھر لگانے سے شرک نہیں رفع ہو سکتا ختم ہو سکتا وہاں پر بھی نہیں ہو سکتا کہیں بھی نہیں ہو سکتا لانتی اب پتہ ہے بات کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ لانت توجہ لانت یہ لانب لانب لانب لانب لانب لانب الفاظ ایسے ہیں کہ مخالفین کو موقع ملتا ہے کن مخالفین کو یہودیوں کو ٹان ٹان کرتے ہیں اللہ نے چاہ محبوب لفظ تھوڑے جے بدل لو ایڈے فوتو نے ان خوش ہو جا توجہ نہیں توجہ نہیں تیرے صحابہ کی نیت بالکل صاف ہے اس میں کوئی شرک والی بات نہیں لیکن وہ قبیس اس کو شرک سمجھتے ہیں لہذا یہ اس قبیلے سے بن جائے گا جیسے صحابہ کہتے ہیں رائنا اللہ کے محبوب ہماری رعایت کریں نگہبانی کریں ہمارا خیال رکھیں اور یہودی کہتے تھے رائی اے ہمارے چرواہے تو ان کی نیت بری تھی اللہ تعالی نے صحابہ کو غلط نہیں کہا رب نے فرمایا غلط تو نہیں نہ ان کی نیت غلط نہ لفظ غلط پر کتے کو بھونکنے کا موقع ملتا ہے بدل لو تو صرف ادب میں آ گیا ادب سکھایا گیا ہے شرک نہیں ہے کتے شرک ہوتا تو محال ہے رسول کے سامنے ہوتا رسول چپ چپ اور یہودی آ کر پتا تو ہے تیرے جمل اڑی دوری اتنا بڑا ظلم ہے اللہ بھیانتی شرک نہیں صرف کلام کا ادب سکھایا گیا کہ ادب اس میں ہے یعنی کیا مطلب ایک کلام بہت حسین ہے کیوں کہ مخالف کو پھونکنے کا موقع نہیں ملے گا مرو سوڑو اب سمجھ آ تو میں نے بات صحیح کیا نا ان کو بٹ لگتا ہے <تص>... <Ashe> سمجھنی <نہیں> <تص>... خیر مستفا کے یار کہتے بل <سؤال> <وَلَا> سل <سال> فرارو للہ سے لاہو سولی <سؤال> آل <سؤال> या या <سؤال> اللہ ہماری دوست آپ جب ہمیں مشکل آئے گی مصیبت آئے گی ہم آپ کی بار گاہ میں ہی آئیں گے کیوں اللہ فرمان آئے رب کی بار یہی ہے وہ کعبے میں نہیں ملے گا جو ادھر مل جائے گا سنو ایک راز بتاؤں اور حکمت بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب دو کام کیے ایک تو مکے میں وفات نہیں دی اور دی دفنی نے دیا دوسرا, دوسرا دوسری بات مدینے میں وفات دی, دی اور دی مسجد کے ساتھ ہی دفن کروایا ہجرا شریف میں جو اب خود مسجد میں شامل ہو گئے یہ دونوں کام وابیت کے قتل کے لیے سمجھ نہیں امام بڑے امام ابن الحاج مالک المدخل میں رکھ رہے ہیں فرماتے ہیں ایک اس بات کا راز کہ ادھر کیوں نہیں وفا ادھر کیوں؟ فرمایا یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے یہ خبردار کرنا مقصود ہے یہ نہ سمجھنا کہ مکے شریف میں رہنے کی وجہ سے حضور کو شان مل تا گئی تا میرا, میرا حضور ادھر جاتا ہے جدھر کعبہ نہیں اب مدینہ شریف توجہ جب حبیب خدا ادھر آ جاتے تو امام آپس میں گے یار بتاؤ مدینہ فضل ہے مکہ کا فضل ہے حضرت, حضرت عمر کے سامنے موت مالک کے اندر ہے عمر کے سامنے حضرت عمر ایک صحابی سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو کہتا ہے مکہ افضل ہے اس نے کہا مکے میں وہ صحابی فرماتے ہیں مکے شریف میں خدا کا گھر فرماتے میں یہ نہیں سننا چاہتا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے مکہ افضل ہے اس نے کہا انہوں نے کہا مکے میں یہ ہے فرما یار میں کہتا ہوں میں نہیں سننا چاہتا بتا تو کہتا ہے مکہ افضل ہے اب حضرتِ, حضرت عمر کیا دعا کرتے ہیں اللہ? اللہ مرزقنی زکنی فی سبیلک وجال الموتی فی بلد حبیبک اے اللہ اپنے راہ میں شہید کر دے اور اپنے حبیب کے شہر میں مجھے دفن کر دے کعبے کے ساتھ دفن ہونا نہ پسند نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے در رکھا ہے اپنے حبیب کو تاکہ عاشقوں کا پتہ تو چل جا مدینہ نہ نہی افل مکم ہی بڑا مدینہ سہیل مگم مدینہ نسل می بڑا ہم مشید کے ہیں کمال میرے حضرت کا ہے حضرت فاروق اعظم دی اس گلے آدھا جی فلانی شادار ہے فلانی شادار ہے فلانی فرما د مدین چلو چلو چلو چلو جی منازر چلو مان لی پی لکھنگری ساڑی بھی ہیں کلام کے نقطے زاہد کون ہوتا ہے جو دنیا چھوڑ کر بیٹھا ہوا دنیا سے نفرت کر کے بیٹھا ہوا آشک وہ آشک وہ بات کو سمجھنا دنیا زاہد دنیا یعنی دنیا کا خیال ہے لیکن چھوڑ کر بیٹھا ہوا کیا مطلب یعنی چھوڑنے کا خیال ہے آخر خیال تو ہے نا آشک وہ ہوتا ہے جس کے دل میں معشوق کے سوا خیال آئے <متاز> کے تاکہ آلہ حالت کے کلام کا لاہب <متاز> خیال ہوتا ہے پھر کہتا نہیں یار مجھے چاہیے نہیں وہ ہوتا ہے سانو یار تو سوا کسی دا خیال نہیں ہوں مکے افزا حضرت زاہد کہہ رہے ہیں مکے نفزل آخر مدینے افزا آخر آشک او جیسے صحابی نو حضرت عمر پاگل گال کر رہے ہیں بات کر رہے تھے صحابی کے ساتھ وہ صحابی زاہدوں والا ذہن رکھتے تھے عمر آشکوں والا مدینہ نہ سے افضل مکہ ہی بڑا ہے مدینہ نہ نی افضل مکہ ہی بڑا زاہ ہم عشق کے بندے ہیں پڑھائی کیوں بات پڑھائی ہے کیا مطلب ایسا ہے ہم اکیلے افزل کہنے والے اپنے کول رکھ ہم دلیلیں سننا نہیں چاہتے حضرت عمر بتا رہے ہیں بتا <تص> رہے وہ دلیل ہے حضرت میں شہر بندہ میں سننا نہیں چاہتا ہمارا مشو کر یہ ہے حضرت عمر کی بات ہی آئی یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دلیل اور سن لے آشک وہی ہوتا ہے آج تو منافق رہ گیا ہمارے جیسے آشک وہی ہوتے ہیں جو محبوب کو ماننے میں دلیل سننا ہی نہیں چاہتے کوئی بات ہے کہ ہم یار یار پکڑ دلیل یہ ہے صحابہ حضرت عمر کا افضل مغم مدین مغ ہم چاہے وہ فرماتا جاؤ یہ نہیں فرماتا جاؤ یہ میرے علاد فرماتے ہیں صحابی رسول رسول رسولہ رسول اللہ کے فرمانہ ترجمہ میرے علاد کرتے بخدا بخدا ہندوستان لگتا جی میں اتنا بریف جی ہر مخالف ہو سکتے ہیں تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا امام احمد رضا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 حجت الاسلام امام غزالی کا دور آیا نے لکھا امام غزالی کی محبت اہل سنت کی دلیل بن گئی اور نا چیز کہتا ہے اے امام محمد رضا تیرے آنے کے بعد تیری محبت اور الفل اہل سنت کی دلیل جس کو سننی پہچاننا سنا میں چشتی ہوں تاج دارے گولڑا کے در گولرا درگ گولرا درگ گولرا کے کتوں کا خادم ہوں خادم لیکن میں برملا کہتا ہوں ایمان, ایمان سے کہتا, کہتا ہوں پورے ذوق اور شور کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہوش و ہم سے تھمساظاہرہ پاتنا کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تاج دار گولڑا ہوں شاہ شیر رپانی ہوں مجد الفے ثانی ہوں <ؤوس> <سؤال> <سؤال> ان کی پہچان آلہ حضرت کے وجود کے بعد سننے کی پہچان نہیں ہے سننے کی پہچان امام اہل سنت کی محبت ہے دیکھو دیکھو لہ اللہ علا فرارونا ادھر فرار کے لفظ ہے فرار ادھر فرار مستر ہے فرا یا فرو اور ادھر مفر بخدا خدا کا یہی ہے نہیں مفر فرماتا ہے مجھے خدا کی قسم ہے مجھے خدا, ہے. خدا کی قسم ہے اللہ کا در یہ ہے بس کوئی در رب یہی در گھر ہے گھر ہے رب کے وہ پوری دنیا میں در یہ ہے لاکھ ہیں توجہ نہیں سنگی کیوں ڈر کس کو کہتے ہیں دروازہ جتنے مرضی کابے چلا جا جتنے مرضی چلا جا دربار رسالت سے دروازہ کھلے گا تو ملے گا لفظ لفظ سے پہنچو نا ڈر پہ پربند بخدا خدا اے آلے اے آلے اتنا اعتماد اتنا, اتنا یقین خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہو کہتے ہیں میں بخاری کھولتا ہوں تو ادھر یہ ہے مسلم کھولتا ہوں ادھر یہ ہے جدھر دیکھتا ہوں صحابہ جب آ کر حضور کو یہی کہتے ہیں ادھر ادھر سے دنیا جب بھی بارش پیٹتے روتے ہوئے آتی ہے تو بارگاہ رسالت حالت میں آتی ہے اور آ کر کہتے ہیں اور حضور موہر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہو تو پھر پخرا ہمیں قدم ہی کہہ کر کہنا پڑے گا قدم کے کہنا پڑے گا بخا خدا نہیں اور یہ شیر لاکھوں نے پڑا ہوگا جوڑے سمکایا نہیں سمجھیا کسی نہیں سمجھایا بھی بخدا خدا ہے नहीं हो कोई मफर माना मफर माना भज के, के जान दी था मकर माना दी था आखिर भज के आया सी सहाबी रसूल भज के आया दौड़ के आया और आकर कहता है हमारी दौड़ तो आप तक है, मालूम हुआ मफर भी यही है मकर भी بخدا خدا کا یہی ہے در در در نہیں او کو مکر جو وہاں سے ہو جو وہاں اشارہ بار گاہ رب العالمین حضرت الطلاق لا لابکان کی طرف اشارہ ہے جو وہاں سے ہو یہی یاد کے ہوا دے ارادے لا قان سے ظاہر ارادے لا کام سے آتے ہیں ظاہر مستفا کے دربار سے ہوتے ہیں یہی آ جو یہاں نہیں توڑا ایسے نہیں نا لبنا جو یہاں باروں پھر وہاں سے بھی ادھر دیکھے کتوں سے پوچھ تم کیا ہو انگریزی بندر اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ماننے سے کیا ہوگا یہ وہ دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ میدان ہے معاشر نے یہی دکھانے کے لیے کہ پہلے ادھر پھر ریدر سارے لوگ پریشانی کے عالم میں گوش کتب ببدال کئی ہوں گے خود بھی جب دیکھو گے کچھ نہیں بن رہا اللہ وہ آخے گا پرم دفے پر ٹریکٹ دیا پترا اتنے نہیں ٹریکٹ چل دی کتا کن میں سنتا آخر ساری زد ساری ہٹ درمی سارا مذہب خاک میں مل جائے گا ابن تیمیہ سمت کہیں گے یار سے کہتے تھے درد وسیلا بنا رہی لے کے بڑھ گیا ویڑے کر کے ہو گیا تھا شادی کیتی کرتی دیکھ ڈگ ہے دل میں خیال آئے گا حضرت آدم کے پاس چلو صرف میں ابن تیمیہ سے یہ پوچھتا ہوں تو کہتا ہے تو کہتا ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے ماننے والے مشرق ہیں میں تیرا گاٹا بروڑ کے کہتا ہوں پوچھتا ہوں مجھے بتا براہ راست ادھر رب کیوں نہیں سن رہا جب پوچھے تو رکھ کے شیخل اسلام ہمارا بغیر تینا نہیں آ شانا جب لوگ مر گیا ایک تین مار لینا میں سمجھا دلخ فیصلہ مار جنو کچھ نارنے نبی پاک نے آپ مار حضرت مولا علی کو میں تیری ایسی پیسی کون وتلا اجتہاد مطلق تو اشتہار خبر مطلقہ کرو جہالت مطلقہ کروا ہماقت مطلقہ کرو حد ہدوی تیری بکواس بازی بتاؤ کیا وجہ بتاؤ کیوں نہیں اللہ سن سنا اگر میدان ماشر میں جب مصیبتیں بڑی ہیں اس وقت بغیر واسطے کے نہیں سنتا یہاں پر سنے گا بتاؤ مجھے اعتماد کرے تو مشرق ہے اور فلان کرے تو مشرق ہے کون سا اعتماد اعتماد دو قسم <descriptor> ایک ہے الوہیت والا اعتماد ایک ہے رسالت والا اعتماد الوہیت کا اعتماد رکھنا کسی پر شرک ہے رسالت والا واسطہ کر اعتماد رکھنا فرض ہے تو تتاب پڑھ تو نہیں آ سکتی سمجھ اس وقت سمجھ اس وقت آتی ہے جب سینے کا تعلق مستفا سے ہوتا ہے اور تو تاستے کو شرک سمجھتا ہے تینوں کی سمجھ آنے فتوا ٹان ٹان کر رکھنا خدا دی حضر سام, حضرت صاحب صاحب صاحب میں مینو کہہ دو غضب اس بندے پہ آیا مسٹر جنا تو دوسرا نمبر ہے جتنا مسٹر جناح پر غضب آیا اتنا اس پر کمال لیکن ہمیں اس خبیص کے رض میں اتنا محنت نہیں کرنی پڑی جتنا اس کے لیے کر رہے ہیں ایمان سے بتاؤ ناچیز کی محنت, محنت پھل ہے یا نہیں اور سنو جو فقہ امبلی کے اندر حجابی حجابی رحمہ اللہ کی فقہ امبلی کتابوں کے اندر جو لکھا ہے یعنی علیک ناغ کے اندر وسائ وسائ سمجھنا ان پر توقل کرنا یہ شرک ہے ابن ابن عبد الوہب نے اسی کا حوالہ دیا اور شرک و القتل اب فلا اس کا یہ مطلب ہے جو میں نے سمجھایا ہے کہ توکل الوحیت والا بھروسے دو قسم کے ہوتے ہیں مخلوق پر بھی بھروسہ ہوتا ہے خدا پر بھی بھروسہ ہوتا ہے مخلوق پر بھروسہ مخلوق والی حیثیت سے ہوتا ہے خدا پر بھروسہ خدا والی حیثیت سے ہوتا ہے ایمان سے بتا فقہ فمبلی کہے گی یار فقہ تو ہماری تھی سمجھی چشتی نے آ یار کمال کر دی میں انہوں نے بدبخت سمجھنا جہے نا چشتی نو چھڑ کے تو سجے کبے لبتے پھرتے ہیں نو بھی اتنے کتابیں چیتی نا جوا او فتوا جی مرضی پجنا تینوں کتاباں جان جانگیاں آکل بھی مک جائے گی فدو کا کی بندہ علاج کرے دو سو دنیا چھ کے میرے کو فدو اللہ فضل اتے جڑا فضل ربی ہے وہ ویختے سی جگ فرولتے عجیب گل ہے کہ اللہ واہ لا شریک مولا سونا رب اتنا باریک دین سانو سمجھایا ہے سمجھایا کہ نہیں اتنا باریک دین اس نے سمجھا دیا اور یہ باتیں عقائد کی یا یہ فقہ کی یہ کوئی اور سمجھایا تو یہ دین سے باہر ہیں کیا خصوصاً اللہ کے فضل و کرم سے جو اس وقت کے فتنے ہیں فقہ کے فقح حوالے سے ہوں عقائد کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے ہوں قرآن کے حوالے سے ہوں کسی حوالے سے بھی پیدا ہو سیاسی حوالے سے ہوں باشی حوالے سے ہوں بادشاہ حوالے سے ہوں دنیا تعلیمی حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہوں ان تمام فتنوں کا سد باب صرف ہمارے پاس ہے جن کو دعویٰ ہے اور غرور ہے غرور نا آ, آ, آ, آ, آ. کہ باہر جاتے ہیں اور ہی جناب جلدی کتابیں ختم ہو جاتی ہیں ان کو کہو اپنے استاد کو کہو ایک تقریب تو ایسی کر کرتے انہوں نے بھی ایمان سے بتا انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں ان پتبوں کا جن استاد بنے بیٹھے ہیں ان کو تو اللہ کے شیر آلہ داد کیوں وہ سمجھاتے نہیں ہاں ہم وسائت والے ہیں وسائل ہم ڈرگس والے نہیں ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں تو اللہ نے قرآن بھی بلا واسطہ نہیں دیا ہم دوسرے واسطے کیوں ہمیں تو قرآن بھی واسطوں سے ملا ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے نہیں لیا جس طرح یہ قرآن کے الفاظ وسائب کے ساتھ آئے ہیں اسی طرح قرآن کے معنی اور مفاہم اور مطالبوں کے ساتھ آتے ہیں ات ات خصوصاً تس تس تس قسم اس ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ کا واسطہ تو ہٹ سکتا نہیں یہ محال ہے محال ہے ایمان اجماعت ہے اجماع امت ہے سوائے لانتیوں کے اور کسی نے مخالفت لیکن فرق اتنا ہے یار دیکھو تو سر کتنا موٹی بات تھی وہ سمجھا دی کہ مخلوق پر تمہارا بھروسہ نہیں ہوتا سویرے اتو پیسے لبنگے اتو گے وہاں سے ملیں گے رسک مل جائے گا ادھر سے مل جائے گا ہر آدمی کا بھروسہ ہوتا ہے لیکن یہ بھروسہ کیا سمجھ کر اگلے کو خدا سمجھ کر ہوتا ہے یا مخلوق رسول اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ اسی طرح فرض ہے اسی طرح فرض ہے لیکن خدا سمجھ کر نہیں مستفا سمجھ کر کہ اس نے ان کو چنا مصطفی مصطفی ہے مستفا اس نے چنا ہے اب دیکھ میدان آشر لگا ہوا ہے پھر رہے گھوم رہے والے جو کہتے ہیں بغیر واسطے کا سنے گا بلے میاں کہ مجمون فتوا میں یہ سمجھنا جس طرح بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے اسی طرح خدا تک بھی بغیر واسطے نہیں پہنچ سکتے یہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے میں سمجھاتا ہوں تیرا شرک وہاں ٹوٹے گا رب رب یا اللہ بہت تنگی ہے بہت پریشانی ہے حساب تو شروع کر لے نہیں سنے دل میں خیال آئے گا بابے آدم کے پاس جاؤ اب سارے ادھر جائیں گے بابے آدم کی بارگاہ میں عرض کریں گے فضائل یہ کہتے ہیں نا کچھ نہ بیان کرو تعریف اللہ ادھر ساری تعریف کرنی پڑے گی بابا جی جب بابا جی کی تعریف ہوگی تو آپ فرمائیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو حضور مہربانی کریں دیکھیں اللہ تعالی حساب نہیں شروع کر رہا ہے حساب تو شروع کروا دیں آپ فرمائیں گے بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے میں نے یہ کر لیا یہ مجھ سے ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ جو اللہ کی بارگاہ میں حقیقت میں گناہ نے شمار ہوتا تھا وہ باتیں بتا بات بات دیں گے لیکن مقام کی عظمت کے پیش نظر آگے اللہ ہے اور وہ اپنے آپ کو جب تو ان کی شانی اسی وجہ سے تو ہے خیر وہ آگے فرما دیں گے چلو نور کی طرف نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ چکر شدے رحال رال ہوگا بھائی سفر کوئی یار سفر کرو چلو منگواؤ منگواؤ اب مانگنے سے کچھ نہیں بنے گا منگوانی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی منگواتے منگوا آئیں گے منگوانے کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس وہ اپنا حضر معذرت کریں گے فرمائیں گے آگے چلو غردے پھرتے پھرتے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے حضرت عیسہ فرمائیں گے کیوں ادھر ادھر پھرتے ہو یہ تو صرف ایک ہی, ہی ہے ان کے پاس جاؤ حضرت علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتائیں گے حضور کی بار <تصفح> گاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے آنا لاہ تمہاری اس ساری مصیبت کا حل میں <تصفح> لیکن یہ مصیبت تے جاوے گی ہل ہو لیکن جہی بھابیاں تیمیا پی پے جائے گی انہ کیونگ جدو آ نے فرما دیا آنا لاہ اس مصیبت اے اے اے اے اے کا حل میں ہوں تو شرک ہو گیا کمی سیم کمی جی ممی ٹمی صاحب کہتے آئی پیچھے آڑستے روتے رہے آ توحید بچاندیاں بچاندیاں بچا نہیں ہو ریا ساری تو پٹا ہی بہ گیا کہ ورنہ ان سے پوچھ آنا لا کا کیا مطلب ہے جہاد امیر کمرجے بتا اس مصیبت کا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آقا میرے آقا دافع آپ کہتے ہیں الا الگ آنا لا آنا لا میں ہوں اس مصیبت کا حل یہ نہیں فرماتے آنا لکم یہ نہیں فرماتے تمہارے لیے میں ہوں فرماتے ہیں اس مصیبت کے لیے میں ہوں ڈبار ایمان اپنی پنجابی کا مطلب بنے گا کہ جیڑی مصیبت لگے پھرتے دے نا یہ حل سارے کو چلے جی آئے بجے پھرتے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اب پتہ چل جائے گا کائنات سن لو یہی مقام محمود ہے اسی حال میں جب کائنات دیکھے گی رسول اللہ کو تو محمد ہونے کی حقیقت کھل جائے گا باتری سمجھ باتری سمجھ آئی کہ محمد کا مانا ہے جس کی بے شمار حمد کی جائے جب جب دیکھیں گے تو سب کہیں گے واہ محمد پاک واقعی تشانہ نے تمہاری شانیں ہیں نہ ماننے والے بھی تعریف کریں گے ماننے والے بھی تعریف کریں گے آج لے ان کی پنا آج آج لے ان کرن مان گیا مت میں اگر مان گیا کر نم گے گیا مت میں اب اللہ اللہ معلوم ہوں اور ادھر او او پیچھے, پیچھے چلے پیچھے تو حضرت, حضرت معائشہ کیا فرماتی آتی ہے قبر انور کے اوپر کیا کھولو بولو چھت کھول دو اے ظالم وہ تو رسول اللہ کی قبر انور کو وسیلہ بنا رہی ہے تو حضور کی ذات کو نہیں بنانے دیتا وسیلا کس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا پہنچائی ایسے تو مقصود تھی بارش بارش اللہ کی رحمت انہوں نے فرمایا صرف اوپر سے کیا کر دو چھت کو سوراخ کر دو قبر انور جب سامنے ہوگی تو اوپر سے رحمت اور سنو کام اوپر سے ہو کر آتے ہیں کیوں الامر استوا کا راز کھول رہا ہوں استوا کا راز کھول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے عرش م اللہ جو بنایا ہے وہ مقام تدبیر ہے جس طرح کے کعبہ مقام عبادت ہے عبادت کرنی ہے تو توجہ اس طرف کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ خدا کعبے میں ہے ارے بھائی کام کروانے ہیں تو توجہ اوپر کرنی پڑے گی کیوں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو یہ خصوصیت بخشی ہے جو کائنات میں کام ہونا ہوتا ہے اس کی تصویر پہلے عرش معلہ میں ظاہر ہوتی ہے پھر ہوتا سنا مرکزی سیکسریٹ جنت سیکسریٹ حکومت کا اس میں خود نہیں بیٹھتا آ اس کی تدبیر, تدبیر, تدبیر وہاں سے چلتی, چلتی ہے اللہ, اللہ تعالی, تعالی نے اسی راز کی وجہ سے جہاں, جہاں فرمایا نا, نا رحمان یا ساتھ عرش ہی عرش تین چار جگہ پر تقریباً آیا جو تب پیرول ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے تو وہاں مقام تدبیر ہے یہ اسی طرح کی بات کر رہا ہوں جس طرح کے سیدنا امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ پھر سما ہوا تو اللہ وہی اللہ ہی آئے آسمان اور زمین میں تو پھر آسمان زمین میں اللہ ہوا آپ نے فرمایا میاں علم کے حوالے سے کہ اس کا علم آ جگہ ہے انہوں نے کہا دلیل فرمایا آگے تو پڑھو یعلم علام و رکھو اللہ آگے فرماتا ہے تمہارے خفیہ رازوں کو اللہ جانتا ہے تو کیا اللہ وہ آگے فرمایا یہ بتا رہا ہے پیچھے اللہ کا علم مراد ہے کہ ہر جگہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے تو میں اسی طرح کہتا ہوں جو دبر المر استوا استواع تدبیر ہے استواع تدبیر ہے اسی وجہ سے سن لو ذرا توجہ سے سننا استواع تدبیر ہے اب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کیونکہ تدبیر وہاں سے فرماتا ہے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایمان سے بتا جب جو جو نے کام کرنا ہوتا ہے پہلے سوچ دماغ میں آتی ہے نا تو کائنات کا دماغ ہے یہ بمن دماغ کہ اللہ جان ہو اپنی تدبیر عرش پر ظاہر فرماتا ہے وہاں سے فرشتے پھر آسمان پھر آسمان پھر آسمان پھر آسمان پھر آزمان کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے سلسلہ تو اللہ کے بندے سمجھ لیا یہ حضور جوڑے پاک سب کا رسوخ گل کر رہے ہیں نالے بھی کہنا ولہ مراد کلام ہی وہ اپنی کلام کی مراد کو س... مراد مراد جانتا جانتا جانتا خوب جانتا ہے لیکن مائی امام احمد کی اتباع میں نہ چیز کے دل میں یہ آیا تو نہ چیز نے بھی یہ لکتاب کو سنایا سمجھ نہیں یہ کتابوں میں امام ابن برہ جان امام ابن برہ جان رحمہ اللہ مال کی ان کے حوالے ان کی کتاب شرح السماعل حسنا کنا چیز کے پاس ہے ان کے حوالے سے امام ابو عبد اللہ شرح السماعل حوسنا کے اندر نقل کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا وہ مقام تدبیر ہے کعبہ مقام عبادت ہے عبادت کرنی ہو تو رخ ادھر کرو مانگنا ہو تو رخ اسی وجہ سے یہ جو فطرت لوگوں کی چل رہی ہے مانگنے کی بات آتی ہے تو اوپر اٹھا کر کہتا اللہ کیوں کہ ہے اس کا مطلب ہے کیا مطلب کہ وہ جانتے تو نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں سخی ستو اگر پوچھا جائے اللہ اوپر ہے منہ اوپر کے اٹھاتے ہیں اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو ریز کروزی اور یہ جو سلسلے ہیں تمہارے دنیا کے اندر یہ اوپر سے آتے ہیں و وَمَا کمبا آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو بھی تمہیں وعدہ دیا گیا جا، دیا جاتا ہے وہ سب اوپر سے آتا ہے یہ قرآن, قرآن خیر مقام محمود توجہ وہ ہوگا مقام محمود سب وہاں پر حمد کریں گے اور محمد اس وقت نام محمد ہے نام محمد کھلا ہوا ہے اس نام کی حقیقت راز نہیں کھلے اس وقت سب راز کھل جائیں گے کہ دشمن اور دوست سب مجبور ہو کر حضور کی حمد کریں گے ہزور کی اتر بھی رب کوئی عجیب ہی کام کیتا ہے ادھروں فرمانتا ہے ساری ہم تعریفیں کس کے لیے ہیں ادھروں حضور کا نام رکھ دیا محمد اور قیامت میں ان کی تعریف کروائے گا گل تو بڑا جی کرتا پر آ جے سرک نے رب آ کرنا پینے آم <People> <آسونرے> آسی <tallet> بندے آج مسکین وہ آدھے دکے مناؤ انج دل دینی وہ منگا سی گل ابھی سرکتے بڑے پکے آ تود کے بڑے پکے ہاں سانو تھی آخدا رہے نا تو کمال شک یہ پک ان کو پک ہے کہ رولا پیچھوں ہی ہے یار میں نے یار میں نے بات رکھی ہے جواب لاؤ میں نے ایک بات رکھی ہے کیا اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں یا دنیا میں دنیا میں جب وہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو میدان معاشر میں کیوں نہیں سنے گا بس اتنا سی بتا بتاؤ بس میرا جواب پورا صرف اس کا جواب دوں اگر نہیں سن رہا تو سمجھ لو جب اس جہان میں نہیں سنتا تو اس ادنا میں کہاں سنے گا گل یہ پیچھا آنے کی تھان ہونی پچھا سے آ جائے پکے یہ گل کوئی پیچھو چنا پرشتے آ گئے چل پچھا جی چل پچھا ہو گئے انہیں آخر چلو حالت جبرو ایک ہمیں سب کو جائز ہو جاتا ہے جبرن تا میرے آلہ حضرت فرمانے نے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے تین کھیا چاستا نہیں سونے لجپالی لجپال ہی بڑے جی ہوں جی اتنے نکل گیا تو توڑ اپنا ہی رکھیا رکھا جی تھی لجپال ہی بڑے جے جے نکل گیا گلتی ہوں پکا ہی چکر ہو فرماتے ہیں خلی لو جی مسیح سبھی سے سبھی کئی کہ کئی فری کہاں سے کہاں تمہارے یہ بے خبری کہ حلی فری کہاں سے کہاں چلے فری کہاں سے تمہ سونے راپا سونا رب، سا, اے اے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدھا ادھر کیوں نے کیسا کیا یہ دکھانے کے لیے مت کوئی سوچ سوچ سوچ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جاتے وہ بھی کر لیتے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا کوئی یہ بے خبری کہ خلقی فری کہاں سے کہاں کہا تمہار لیے زبین تمہار